دکھ کو جو گیر درو پڑھو سلامل گیا اور سو رسول اللہ وسلم ملئی گیا ہدی آئی مفتی احمد یار خان آئمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے مدینہ ہوتی پاک مدیمنہ ہوتی میں پاسار ہوتا ہوتی رہے مدیمہ ہوتی رہے, ہو رہے مدینہ میرا بار ہوتا آ مدینہ مدیمنا ہوتی مدینانا میں حاصار ہوگا مدم نہ ہوگی میں ناکار ہو گی مدیم نانا دشیا اور نے آ کے دن ہو सदिको होता ओ निपरली सा होता सदी पे सदहे होता ओ गो निसारे होता आते मदीना होती हा Hey. گسل پر میرا سار ہوتا تل گیرا گل پر میرا سار ہوتا مدینہ ہوتی ہو ساؤ سنب دی ہو پاؤ اور میں پار او پلپ اور میں پار او پل پر, پر میں ابار پل پر اس پر سال ہوتا مدینہ وہ ہوتی کہ مدینہ جا کپ اپنے سنگا راجا دوتا تو آتا رب توری سے آتا کہیں سار ہوتا مگر توری سے آتا کہیں ہوتا آتا نہیں ستار ہوتا main dinavoti haate main dinavoti دل مجھے شریف کو دے دل نہیں بار ہوتا کے مدینہ ہوتی پاک مدینہ ہوتی میں پاس ہوتا ہوتی رہی مدینہ, ہوتی مدینہ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 نو حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا من قال صلی اللہ علا مشمد فقت فتح اللہ نفسی سبابم من الرحمہ جس شخص نے صلی اللہ محمد کہا اس نے اپنی ذات پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے القل محبت قلوب ناس اور اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے بلا یوبغز اللہ منفی قلبی نفاق اس شخص سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تین روزہ حج کی تربیتی نشست جاری ہے آج کے ہمارے اس کا موضوع ہے حج میں ہونے والی غلطیاں اور ان کے کفارے ابتدان مختصر طور پر ترتیب کے ساتھ افعال حج کو بیان کروں گا تاکہ افعال حج میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کو سمجھنے نشاندہی کرنے اور اس کو سمجھنے میں آسانی رہے امیر علی سنت دامد برکات مالیہ مدنی مذاکروں میں بھی آپ نے سنا کل جو بیان ہوا تھا اس میں بھی سنا کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج کی حج تمتو اور حج افراد حج کی اور حج تمتو میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ تمتو میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر ایام حج میں حج کیا جاتا ہے جبکہ کران کے اندر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہتے ہیں اور پھر ایام حج میں حج کرتے ہیں اور حج کرنے کے بعد احرام اتارا جاتا ہے جبکہ حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے عمرہ نہیں ہوتا عمومی طور پہ جو پاکوں ان سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ حج تمکو کرتے حج تمکو میں عمرہ پہلے کرتے پھر احرام کو اتار دیتے اور اس کے بعد ایام حج تک وہیں عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور ایام حج میں احرام بانگ کر حج کرتے ہیں اسی لیے آپ سے ترتیب سے یہ افعال عرض کروں گا تمدو کو پیش نظر رکھ کر عرض کر رہا ہوں ہو سکے تو جن کے پاس قلم ڈائری ہو تو وہ اس کو لکھ لیں ترتیب سے لکھ لیں گے تو جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے اس کو پڑھ لیں گے ایک نظر اس پر ڈال دیں گے تو سرسری طور پر ان کے سامنے تم پورے افعالے حج آ جائیں ان کو دیکھ دیکھ کے چلتے رہیں گے تو ان کے لیے آسانی نمبر ایک احرام ہم نے جو افعال کرنے جو حج کے لیے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز احرام اس کو پہلے ترتیب سے لکھ لیں پھر میں تھوڑی تھوڑی تفصیل اس کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں ایران باندھنے کے بعد اب عمرہ کرنا ہے تو نمبر دو طواف وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور طواف کے بعد صحیح ہے طواف کے ذمن میں کچھ افعال ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد صحیح اور اس کے بعد حل کروانا ہے پھر احرام اتار دینا ہے حل کرانا ہے یعنی سر کو مڈانا ہے یا تقسیم کرنی ہے حلق اور تقسیر کی تفصیل بھی عرض کر دو اب یہ چار چیزیں احرام اس کے بعد وہاں جا کر طواف کرنا ہے پھر صحیح کرنی ہے صفای مروہ کی اور اس کے بعد حل کروانا ہے پھر احرام اتار دینا اب عمرہ ہو گیا عمرہ ہونے کے بعد جو متمتے ہے تمتو کر رہا ہے عمر لوگ اس طرح کرتے ہیں پاکو ان سے جانے والے اب آئی حج جب شروع ہوں گے آٹھ زلحجا سے بارہ زلحجا تک اس میں یہ تو ٹارا فعال ہو گئے اب پانچواں وہاں پر پچھلی ترتیب سے نو آٹھ زلحجا کو احرام باندھ کر مینار شریف جانا ہے وہاں آٹھ ذولیحجہ کی زہر سے لے کر نو ذولیجہ کی فجر تک منا کے اندر نمازیں ادا کرنی پھر نو ذولیجہ کو عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہیں رہنا ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا اب مزدلفہ مغرب اور رشاہ وہاں پر اکٹھی ادا کرنی ہے پھر سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے منا کی طرف روانہ ہونا ہے اب دس زلہجہ شروع ہو گئی اب دس زلیجہ کو کچھ افعال کرنے ہیں اب یہ ترکیب ایک دفعہ پھر میں عرض کر دوں پہلے احرام احرام کے بعد پھر طواف پھر سعی سعی کے بعد حلق یا تقسیم احرام سے نکل آئے یہ چار تھے بڑے بڑے افعال پھر پانچواں یہ کہ آٹھ ذوالحجہ کو منا جانا ہے نو ذوالحجہ کو عرفات کی طرف روانہ آنا ہے پھر نو زلیجا ہی کو جو دسواں اپنا چھٹا فیل ہے پانچویں کے بعد نو زلیجا ہی کو روبے آفتاب کے بعد مظلفا کی طرف روانہ ہونا اور پھر دس زلیجا کو مینا میں آ کر چار افعال ہیں دس گیارہ بارہ کو چار افعال کرنے ہیں سب سے پہلے شا... بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی دس کو دس ہی کو کریں یا دس گیارہ بارہ کو اگلے جو ہیں کنکریاں تو دس ہی کو مارنی ہے بڑے شیطان کو کنکریوں کے بعد قربانی قربانی کے بعد حلق یا تقسیر ہے اس کے بعد احرام سے باہر آ جانا ہے پھر طباف زیارت اب توقع زیارت بھی دس گیارہ بارہ میں کسی دن بھی کر سکتے تو یہ بے ترتیب افعال حاج ہے حج اب ان کو ذہن میں رکھیں ان کو ذہن میں رکھ کر ہم آگے چلیں گے اور غلطیاں اور ان کے کفارے کرنے یہ ایک پرچی آئی ہے کہ طباف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنی وہ میں نے عرض کیا تھا کہ طباف کے بعد دو تین افعال کرنے وہ میں ارض کرتا ہوں تفصیل میں یہ بڑے بڑے افعال ارض کیے تو احرام نکاح سے پہلے باندھنا یا عموماً گھر سے چادریں باندھ جاتے ہیں احرام میں تین چیزیں خاص طور پہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ایک تو یہ کہ سلا ہوا لباس اتار کر دو چادریں باندھ لینی دوسرا نیت کرنی اور تیسرا نیت کر کے طلبیہ کہانی اس طرح کرنے سے ہو مو جائیں گے تو ایرام کی چادریں گھر ہی سے باندھ کر دیں یا پھر وہاں پر ایئرپورٹ کے اندر بھی انتظام ہوتا ہے وہاں پر بھی ایرام کی چادریں باندھ سکتے ہیں لیکن نیت زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت نہ کریں جب جہاز سیدھا ہو جائے اس وقت کریں برمیک آنے سے پہلے پہلے جب میکات کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیت کر سکتے تو نیت کرنے سے مونے ہو جائیں گے یہ احرام اب وہاں سے جدہ پھر مکت المکرمہ آئیں گے اگر مدینہ المرم پارا ڈائریکٹ گئے تو پھر ابھی احرام نہیں باندھا وہاں مدینہ سے احرام باندھ کر میکان سے پہلے پہلے نیت کر کے تو پھر مکت المکرمہ کی طرف آئیں گے رام کے ساتھ مکہ میں چلے گئے تو وہاں سب سے پہلا طواف خانہ کعبہ کا طواف کرنا اب خانہ کعبہ کے طواف کے بعد تین افعال ہیں صحیح سے پہلے اور طواف کے بعد طواف کی دو رکعتیں ادا کرنی ہیں جو کہ واجب ہیں ضروری ہیں فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سنت ہے کہ فوراً ادا کی کیجیے اس کے بعد ملتظم پر آ کر لپٹنا ہے اور پھر آبے زمزم کا پانی پینا یہ تین کام کرنے اچھا یہ تباہ ہو گیا اس کے بعد صحیح ہے صفا و مربا کے ساتھ چکر صفا سے مربع ایک مربع سے صفا دو پھر اسی طرح صفا سے مربع تین یوں سات چکر لگانے چکر لگائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گی صحیح کے بعد بھی دو نفل پڑھنا افضل ہے صحیح کے بعد پھر حلق کروا لینا حلق کرائیں یا تقسیم کروائیں حلق یہ ہے کہ پورے سر کو مڑا لینا اور تقسیم یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیے جائیں یہ ہے افضل حلق ہے عورت کے لیے حل کروانا جائز نہیں ہے اور عورت احرام کی چادری بھی نہیں پانے گی وہ اپنے عمومی لباس میں رہے گی تو وہ صرف تقسیم کروائے گی جبکہ مرد کو اختیار ہے وہ چاہے حل کروائے چاہے تقسیم کروائے دونوں کی اجازت افضل حل کروانا ہے تو اس طرح احرام اگر متمدے ہیں تو آپ احرام کی پابندیاں ختم ہوگی احرام سے باہر آ گئے سلا ہوا لباس پہن لیں وہاں پر فباب وغیرہ جتنے دن وہاں پر آئے تباہ وغیرہ کریں وہ دن عبادات میں مشغول رہے اب آم حج میں حج کرنا وہ بھی میں نے مختصرانچ کر دیا پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ آٹھ سلحجا کو احرام باندھنا ہے آٹھ سلیجا کو احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہونا پانچ نمازیں ادا کرنی وہاں پر پانچ نمازیں ادا کرنا سننا دی. پانچ نمازیں ادا کریں زور سے لے کر نوز لا کی فجر تک پھر منا سے جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے بعد سبیر پر جب چمکے تو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا پھر عرفات میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقوف ہے غروب آفتاب تک وقوف ہے جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی بلکہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا اب مزدلفہ مغرب اور عشاء ادا کرنی اور وہیں پر اول وقت میں فجر ادا کرنی اور پھر سورج نکلنے سے دو رکعت کا وقت رہتا ہو تو وہاں سے روانہ ہو جانا ہے منا کی طرف وہاں پر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر یہ وہ جو میں نے افعال ارض کیے کنکریوں کے بعد قربانی قربانی کے بعد حلق اس کے بعد بے طبافی زیارہ ہے پھر گیارہ اور بارہ کو بھی کنکریاں مارنی یہ اختصار کے ساتھ افالے ارض کی اگر ان کو ذہن میں بٹھا لیں لکھ لیں اس کا خاکہ بنا لیں تو کافی آسانی ہو جائے گی اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جرم اور ان کے کفارے ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے جن کا ادا کرنا فرض ہے جس طرح وہ خوف عرافات ہے طباف زیارہ ہے وہ خوف عرافات حج کا رکن اعظم ہے اور بعض چیزیں واجب ہیں بعض چیزیں سنتوں میں آتی ہیں بعض چیزیں مستحب ہیں تو وہ کتابوں کے اندر اپنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے یقیناً جو حاج پہ جانے والے ہیں انہوں نے رفیق الحرمین خرید لی ہوگی اگر نہیں خریدی تو رفیق العمین خود ضرور خریدیں اور اپنے ساتھ رکھیں ہو سکے تو باہر شریعت کہ وہ جل جس میں چھٹا ایسا ہے سوال کی پرچی آئی ہے تو سوالات نہ کریں ابھی فی الحال جو میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سماج فرمائیں یہ پرچیاں درمیان میں آئیں گی تو ڈسٹربنگ ہوگی توجہ کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں وہ سماج فرمائیں ان شاء اللہ سب اجل فائدہ ہو امید ہے ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن کو نہیں کریں گے تو دم لازم آ جائے گا بعض افعال ایسے ہیں جن کو نہیں کریں گے تو بدنا لازم آئے گا بعض افعال ایسے ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں صدقہ لازم آتا ہے بعض میں پورا صدقہ فطر اور بعض میں اس سے بھی کم بدنا کیا ہوتا ہے گائے وغیرہ بڑے جانور کی قربانی کرنا اور دم بکرا بکری دمبا وغیرہ اس کی قربانی کرنا یہ جو دم اور है ہے یہ ادھوتے حرم میں ضروری ہے وہیں پر کرنا ہے اگر یہاں کوئی آ بھی گیا تو کسی کے ذریعے وہیں پر کروائے کسی کو दे بنا دے یہ اپنے اپنے ملک میں یعنی ہر جگہ نہیں ہو سکتی یہ ادوتے حرم میں کرنا ہے اور جو صدقہ ہے چاہے وہ پورا صدقہ ہے صدقہ ہے، فطر کی مقدار چاہے اس سے کم ہے دونوں صورتوں کے اندر وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں ادوت حرم سے باہر بھی کر سکتے ہیں اپنے شہر میں اپنے ملک میں کر سکتے ہیں جہاں چاہے کر سکتے ہیں اس کی اجازت لیکن افضل یہ ہے کہ ادوت حرم میں کیا جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان شاء اللہ ان کے عنوان آپ کو لکھوا دیتا ہوں پھر تفصیل اس پر عرض کروں گا کہ جن سے بچنا ضروری ہے جن جگہوں پر خطا ہو سکتی ہے بانس پابندیاں تو احرام کے ساتھ خاص ہیں تو جن اسلام بہوں کے پاس ڈائری قلم ہے تو وہ ان کو لکھ لیں ایک تو ہے خوشبو سے بچنا خوشبو خوشبو لگانے سے چاہے جسم پہ لگائیں چاہے کپڑے پہ لگائیں چاہے بستر پہ لگائیں خوشبو کھانے سے خوشبو سونگنے سے بچیں گے اس میں بات صورتیں کفارے کی ہو سکتی ہیں تو نمبر ایک ہے خوشبو لگانا خوشبو لگانے سے بچیں گے نمبر دو سلا ہوا لباس پہننا سلا ہوا لباس پہننے سے بچیں گے چاہے وہ کمیز ہے چاہے شلوار ہے چاہے بنین ہے کوئی چیز بھی ہے سلو, سلو لباس نہیں بہن اسی طرح سر اور چہرے کو نہیں ڈانپنا مرد نے سر اور چہرے کو مرد نے نہیں ڈانبنا اسلامی بھائی نے نہیں ڈانبنا جبکہ اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ چہرے کو نہیں ڈانپ سکتے سر کو ڈھانپنے کی اجازت سر کو ڈھانپیں گے چہرے کو نہیں ڈانس سکتے نمبر چار بالوں کو دور کرنا احرام کی حالت میں بال کو دور نہیں کر سکتے بالوں کو نہیں اتار سکتے اس میں بھی بات صورت دم کی ہو جاتی ہیں بعض صدقے کی ہوتی ہے بعض سورج صدقہ فطر بعض اس سے بھی کم صدقہ فطر کی مقدار بال کوئی بھی ہو چاہے سر کا بال ہے چاہے داڑھی شریف کے بال ہیں چاہے اونٹھوں کے بال ہیں چاہے بغل کے بال ہیں جسم کا کوئی بال ہے بالوں کو نہیں اتاروں احرام کی عالت نمبر پانچ ناخن قطرنا تو احرام کی عالت میں ناخن کو نہیں کتر قطرنا ناخن کو کتریں گے تو کفارے کی صورتیں بنیں گے نمبر چھ بوسوں کے نار وغیرہ شہوت سے چھونا جماعت گوسوں کنار شہبت سے چونا جماف تو ان سے بچنا ہے یہ جو چھ صورتیں ہیں چھ چیزیں ہیں چھ ممنوعات ہیں یہ تو احرام کی के साथ احرام کے ساتھ ہیں اب نمبر हो जाती میں غلطیاں ہو جاتی ہیں چاہے طواہ فرض ہے چاہے فرض کے علاوہ ہے تواف تہارت کے ساتھ کرنا ضروری ہے تمہارالطباف میں غلطیوں کی وجہ سے بھی کفار لازم آتے صحیح میں غلطیاں صحیح میں بھی غلطیاں غلطی ہو سکتی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے کفارہ لازم آ سکتا ہے وقوف ارافات میں غلطی وقوف ارافات میں غلطیاں یہ نمبر نو ہو گیا نمبر دس وقوف مزدلفہ میں غلطی ہیں. نمبر گیارہ رمی کی غلطیاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں جتنی تعداد میں مارنی تھی اتنی تعداد میں نہیں ماری تو کفارے کی صورتیں بنتی ہیں قربانی اور حلق میں غلطیاں قربانی کرنے میں اور حلق کرنے میں غلطیاں نمبر تیرہ شکار کرنا محرم کے لیے شکار کرنا منع ہے باہ حرم کے اندر چاہے موہرم ہو چاہے گہرے موہرے ہو اس کو شکار کرنا منع ہے جس کے اندر غلطیاں ہونے کی صورت میں کیا کفارہ لازم آئے گا نمبر چودہ حرم کے جانور کو ایزا دینا یہ بھی جرم ہے کہ حرم کے جو جانور ہیں ان کو ایزا دی جائے ان کو تکلیف دی جائے نمبر پندرہ حرم کے درخت وغیرہ کاٹنا حرم کے درخت پودے وغیرہ کاٹنا نمبر سولہ جو مارنا جوئیں مارنے کی مانا تھا احرام کی حالت میں نہیں مار سکتی اور نمبر سترہ بغیر احرام کے میکان سے گزر جانا احرام کے بغیر میقات کو پار کرنا یہ بھی جرم ہے اس صورت میں بھی بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے اب سب سے پہلے خوشبو کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ خوشبو سے بچنا اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر طرح کی خوشبو سے بچنا ہے خوشبو لگانے سے بھی بچنا ہے چاہے وہ بدن پہ لگائیں چاہے احرام پہ لگائیں چاہے بستر پہ لگائیں خوشبو نہیں لگائیں خوشبو کھانے سے بچنا ہے الائچی وغیرہ خوشبو کھانے سے بچنا ہے خوشبو سونگنے سے بچنا ہے اب کس صورت میں کفارہ اور کتنا کفارہ لازم آئے گا اس بارے میں قاعدہ خڈیا یہ ہے کہ اگر خوشبو لگائی زیادہ لگا لی تو دم لازم آئے اور کم لگا لی تو صدقہ لازم آئے زیادہ لگائی تو دم لازم آئے اور کم لگائی تو صدقہ لازم آئے زیادہ کا کیا معیار زیادہ کس کو گئیں اگر کسی چھوٹے عز پہ لگائی تو اس میں معیار یہ ہے کہ دیکھنے والا کہ یہ زیادہ ہے کسی دوسرے کو دکھائے وہ کہے کہ یہ زیادہ ہے تو دم لازم آئے گا وہ کہے کہ یہ تھوڑی ہے تو صدقہ لازم آئے گا اور کسی بڑے عضو پہ لگائے جیسے پورے چہرے پہ پورے چہرے کو خوشبو سے سان لیا پورے سر کو سان لیا پوری پنڈلی کو پوری ران کو سان لیا کسی بڑے عضو پہ خوشبو لگائی تو اگر پورا عضو سان گیا تو خوشبو اگر سے تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن پورے کچھ چہرے پہ مان لی خوشبودار تیل مال دیا یا خوشبو مال لی اس صورت میں دم لازم آئے بس یہ دو باتیں یا تین باتیں میں نے عرض کی پہلے یہ کہ زیادہ خوشبو لگانے سے دم ہے اور تھوڑی خوشبو لگانے سے سدا اب زیادہ کا کیا معیار ہے اگر اس, اس کے تھوڑے ایسے پہ لگی ہے اس, اس کے تھوڑے ایسے پہ لگی ہے یا چھوٹے اس پہ لگی تو اب دیکھنے والے سے پوچھا جائے گا کسی کو دکھا کے پوچھا جائے گا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے آپ دوسرا بتائیں کہ زیادہ ہے تو دم ہے اور بتائیں کہ یہ تھوڑی ہے تو صدقہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بڑے اس پہ لگائی اگر سے تھوڑی خوشبوئی اور پورا اس سن گیا پورا اس خوشبو سے گیلا ہو گیا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر صدقہ ہے کپڑے پہ لگانے کی بھی یہی ہے کہ زیادہ لگائی تو دم ہے تھوڑے لگائی تو صدقہ ہے احرام وغیرہ پہ احرام کی چادروں پہ اور اسی طرح نے بچھونے پہ لگائی تو بھی یہی حکم ہے خوشبو سونگنا منع پھول کی خوشبو سوں گی پھل کی خوشبو سوں تو کس خوشبو سونگنا مکرو ہے لیکن اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں خوشبو سونگنے پہ کفارہ نہیں خوشبودار سرما اگر لگا لیا ایک یا دو بار لگایا تو صدقہ ہے ایک بار یا دو بار لگایا تو صدقہ دینا اور اگر اس سے زیادہ لگایا تین بار لگا دیا تین سے زیادہ بار لگا لیا تو اب دم دینا پڑے اگر خوشبودار سرما ہے تو اب اگر آنکھوں پہ لگایا ہے ایک یا دو بار میں صدقہ ہے اور زیادہ میں دم ہے صدقہ کا میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ صدقے سے مراد صدقہ فطر کی مقدار ہے جب جس جگہ بھی یہاں پر صدقہ بولا جائے گا متلکن صدقہ بولا جائے گا تو اس سے مراد صدقہ فطر کی مقدار ہے اور دم بولا جائے گا تو دم سے مراد بکرا یا بکری وغیرہ ادوتے حرم میں دبا کرنا ہے دم سے یہ مراد اچھا کھانے میں اگر خوشبو ہے خوشبو اگر پک گئی تو کھانے میں ارج نہیں پک کر فنا ہو گئی ہے کچھ پک گئی ہے تو کھانے میں کوئی ارج نہیں اگر پکی نہیں ہے اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی اجزا زیادہ ہیں یا کم ہے اگر اجزا زیادہ ہیں تو خالص خوشبو کے حکم میں اگر کھانا زیادہ ہے تو کفارہ نہیں ہے مگر خوشبو اگر آ رہی ہے تو مکرو اب کھانے میں پہلے تو یہ ہوا کہ پک گئی خوشبو اب کھانے میں رج نہیں اگر پکی نہیں تو اب دو صورتیں خوشبو کے اجزا زیادہ ہیں یا کھانے کے زیادہ ہیں اگر خوشبو کے اذا زیادہ ہیں تو خال اس خوشبو کے حکم میں کہ وہ خوشبو کھائیے اور اگر کھانے کے اذا زیادہ ہیں تو کھا لیا تو کفارہ وغیرہ نہیں ہے لیکن خوشبو آ رہی ہے تو مکروہ ہے ایسا گن یہ تو خوشبو کے بارے میں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خوشبو کا استعمال چاہے کستن ہو جان بوجھ کر ہو بھول, بھول کر ہو کسی صورت میں ہو تو یہ کفارہ لازم اگر آنا ہے تو وہ آئے گا یہ نہیں ہے کہ بھول کر کر لیں یا کسی نے لگا دی تو کفارہ ل... نہیں آئے گا ایسا نہیں وہ جو اس کا کفارہ ہے جو جنایت ہونی ہے وہ ہو جائے گی جو جرم ہونا ہے وہ ہو جائے گا دوسرا سلے ہوئے کپڑے پہننا سلہ ہوا لباس پہننا سلہ ہوا لباس ہر طرح کا لباس منع ہے کسی طرح کا بھی سلہ ہوا لباس نہیں پہن سکتا اگر سلہ ہوا لباس پہن لیا تو اب اس پہ کیا لازم آئے گا اگر چار پہر تک کوئی سلی ہوئی چیز پہن لی چار پہر سے مراد پورا ایک دن یا پوری ایک رات جیسے تلو یا آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یا روپے آفتاب سے لے کر تلو یا آفتاب تک یا اگر دن میں درمیان میں باندھا ہے تو اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اس وقت تک یعنی پورا ایک دن یا پوری ایک رات چار پہر تک اگر وہ سدھی ہوئی چیز پہنے رکھی تو اس صورت میں دم لازم آئے اگر چار پہر سے کم پہنی تو پھر صدقہ لازم آئے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے پہن لی چاند لمحے کے لیے پھیلنے تو صدقہ لازم آئے نمبر تین سار اور چہرہ ڈانپنا مرد ہے تو سار ڈانپنا بھی مانا ہے چہرہ ڈھانپنا بھی مانا ہے تو سار چہرہ اگر ڈھانپ لیا تو کیا لازم آئے چوتھائی چیرے کا چوتھائی حصہ ایک بڑا چار یہ اگر ڈھانپ لیا یا اس سے زیادہ ڈھانپا چوتھائی حصہ یا से سے زیادہ چاہے چہرے کا ہو چاہے سرگا ہو اور چار پہر تک ڈھانپیں رکھ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر دم لازم آئے چہرے کا چھتائی جیسا یا اس سے زیادہ اسی طرح سر کا چھتائی حصہ یا سر سے زیادہ چھتائی اسے سے زیادہ اور اسلامی بہنوں کے لیے صرف چہرہ ہے چہرے کا چھتائی حصہ یا اس سے زیادہ اور کتنی دیر تک ڈانپے رکھا چار پہر تک یعنی پورے ایک دن یا پورا ایک رات ڈھانپے رکھا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا اب چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ ڈھانپا ہے لیکن وہ چار پہر تک نہیں ہے اس سے کم سر سارا ڈھانپا ہے, سار ہے چاہے کپڑے سے ڈھانپا ہے چاہے ماما شریف سے مرد نے یا چہرہ ڈھانپا ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے چار پہر نہیں ہے بھلے ایک لمحے کے لیے تو اس صورت میں صدقہ لازم آئی چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لیکن چار پہر سے کم بھلے کچھ دیر کے لیے بھلے ایک لمحے کے لیے اب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چادر سیدھی جب کرتے ہیں احرام کی تو چہرے پہ لگ جاتی ہے سر پہ لگ جاتی ہے بعض دوسرے مورم کے سر پہ لگ جاتی ہے تو وہ بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق کیا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یوں چادر کرتے ہیں تو بعض کا سر بھی پس جاتی ہے تو اس میں بڑی احتیاط کی آجد اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرے کو بھی بچانا بس یہ ذہن میں رہے کہ دوسرے نے بھی اگر ہمارے چہرے پہ لگا دی تو جو کفارہ لازم آنا ہے وہ لازم آئے چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لگ گئی چہرے پر یا چوتھائی یا چتھائی سے زیادہ سر پہ لگ گئی تو اب صدقہ لازم آ جائے اب صدقہ دینا اچھا تیسری بات پہلی بات یہ ہے کہ چھتائی یا چوتھائی سے زیادہ چار پہر تک لگے تو دم دوسری بات یہ ہے کہ چتھائی یا چوتھائی سے زیادہ چار پہر سے کم لگی تو اس سورج کے اندر صدقہ ہے تیسرا یہ کہ چوتھائی ایسے سے کم لگا ہے تھوڑے سے ایسے پہ کپڑا لگا ہوا ہے اگر وہ چار پہر تک لگا رہا تو اس سورج کے اندر صدقہ لازم آئے اگر چار پہر تک نہیں ہے تو اب کچھ بھی نہیں چوتھائی سے کم ہے چہرے کی مقدار اگر مرد کے لیے اور مرد کے لیے سر بھی چوتھائی اسے سے کم ہے اور چار پہر سے بھی کم ہے یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو اب گناہ ہے لیکن کفارہ وغیرہ نہیں تو چہرہ اور سر ڈانپنے کی چار صورتیں ہو گئیں نمبر ایک چہرے کا چوتھائی سا یا چوتھائی سے زیادہ ڈانپا اور چار پیر تک ڈانپا یا چار پیر سے زیادہ ڈانپا تو اس صورت کے اندر دم لازم آئے دوسری صورت چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ڈانپا لیکن چار پیر سے کم تو اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے اور تیسری صورت چوتھائی سے کم ہے لیکن چار پہر سے یا چار پہر سے زیادہ ہے چار پہر تک یہ چار پہر سے زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چوتھائی سے کم ہے اور چار پہر سے بھی کم ہے تو آپ گناہ ہے لیکن کچھ لازم نہیں آئے یہ سار سارا چہرہ ڈانپنے کے حوالے سے تھا اور نمبر چار بال دور کرنا جسم سے کوئی بال دور نہیں کر سکتے احرام کی حالت اگر احرام کی حالت میں جسم سے بال دور کیے تو اب کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں سر کے بال ہوں چاہے داڑھی شریف کے بال ہوں چاہے مونچھوں کے بال ہوں چاہے بغلوں کے بال ہوں اب اس میں تفصیل کافی زیادہ ہے یہ پچھلی جو میں نے چیزیں عرض کی خوشبو وغیرہ کے بارے میں اس میں بھی کافی تفصیل ہے اب تفصیل کے لیے آپ کو ہر وقت جو حج کرنے والے ہیں کتابیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں جہاں کوئی مسئلہ آئے تو رفیق العمین کھول کے دیکھ لیں جہاں کوئی معاملہ آئے تو رفیق العمین وہ عنوان دیکھ لیا اس عنوان کے تحت دیکھ لیا اور پھر کسی سنی عالم سے رابطہ بھی رکھے ہو سکے تو فون پر رابطہ رکھے دارالختا کا فون دارالختا علیہ سنت کا فون نمبر لے لیں یا کسی بھی سنی مستند عالم دین کا نمبر لے لیں یا وہاں پر بھی رابطہ رکھے اور پوچھتے رہے کہ جو میں سمجھا ہوں کیا یہی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود پڑھیں آپ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں تو معاملہ خراب ہو جائے تو لہذا خود بھی دیکھیں اور خود اگر پہلے کسی سے سمجھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کے مطابق عمل کریں اگر سمجھ آ رہا ہے واضح طور پر تو بھی اس کے مطابق عمل کر لیں نہیں سمجھ آ رہا یا شک و شبے کی کیفیت پیدا ہوگی ہے تو کسی سے پوچھ لیں تصدیق کروا دیں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کیا ایسا ہی تو تفصیل اس میں کافی ہے ساتھ ساتھ آپ کو کتاب بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے مطالعہ بھی کرنا ہے جو حج کرنے والے ہیں کم از کم رفیق العرامین اب الطاف پوری پڑھ لیں اچھی طرح پڑھ لیں سمجھ کے پڑھ لیں ہو سکے تو باہر شریعت کا چھٹا حصہ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں توجہ کے ساتھ تو بال دور کرنا اب بال باز اوکا ایک دو بال گر جاتے ہیں چہرہ دھوتے ہوئے بال گر جاتے ہیں اور بعض اوقات انسان بال خود اس طرح سے منہ دیتا ہے تو دم کس صورت میں لازم آئے سر یا داڑھی سر یا داڑھی شریف کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دور کیے تو دم ہے سار کے بال کم از کم چوتھائی چہارم بال داڑھی شریف کی بھی چہارم چوتھائی بال اگر دور کیے کسی طریقے سے بھی دور کیے کینچی سے اس طرح سے کسی طریقے سے دور کیے تو اس صورت میں دم لازم آئے بکری یا بکرا وہاں پر دبا کرنا ہے حدود در میں اگر چھتائی کی مقدار سے کم ہے تو اب اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے چوتھائی کی مقدار سے کم ہے تو صدقہ لازم آئے چند بال بھی گر گئے تو یہی حکم ہے ہاں ایک دو گرے تو اس صورت کے اندر ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک ٹکڑا روٹی یا ایک چھارا کھجور وغیرہ صدقہ کر دیں اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ پورا صدقہ فطر کی مقدار دے دیں لیکن بارہ ایک یا دو بال تو یا تین بال اتنی مقدار میں اگر گرے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں ایک کھجور دے دیں یا مٹھی اناج کی یا ایک روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دیں اگر اس سے زیادہ ہے اور چوتھائی سے کم ہے تو اس صورت کے اندر صدقہ ہے فطر کی مقدار اور چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو پھر دم دینا پڑے ناخن کترنا نمبر پانچ ناخن کترنا احرام کی حالت میں ناخن کترنے کی بھی اجازت نہیں ناخن کترنا گناہ ہے احرام کی آلت میں جس طرح بال گونگنا گنا ہے احرام کی آلت میں خوشبو لگانا گناہ ہے تو ناخن کترنا بھی گناہ ہے جرم ہے تو اس میں بھی اگر ناخن کترے تو کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں کفارے کی صورتیں ہوں گی بت یہ بات نشین کر لیں کہ اگر پانچوں انگلیوں کی کم از کم پانچوں انگلیوں کا ناخون قطر لیے پانچ انگلوں تو پھر دم کی صورت بنے گی پانچ انگلیوں کی یا اس سے زیادہ ایک مجلس میں بلے وہ بیس کی بیس انگلیاں دس ہاتھ کی دس پاؤں گی سب کے ناخن کتر لیے تو وہ ایک ہی دم ہو تو کم از کم پانچ اگر پانچ انگلیوں کے ناخن قطر لیے تو دم کی صورت بنے دم دینا پڑے اور اگر پانچ انگلیوں سے کم ہے تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ دینا ہے اگر ایک ہاتھ کے پورے پانچ انگلیوں کے نہیں کیے بلکہ چار انگلیوں کے گئے بلکہ اگر دونوں پاؤں کی چار چار انگلیوں کے کر دی بلکہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی سولہ انگلیاں چار چار چار چار سولہ انگلیوں کے بھی کر دیے تو اس صورت میں بھی ہر انگلی کے ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی لیکن اگر پاؤں کی ہاتھ کی پانچ انگلیوں کے کر لیے تو دم پورے ہاتھ کی پانچ انگلیوں کے کر دی اگر پانچ سے کم کیے تو پھر اس صورت میں صدقہ کوئی ناخن ناخن ویسی ٹوٹ گیا بڑھنے کے قابل نہ رہا تو اب اس کا وہ بکیا ایسا کاٹ لیا تو اس پہ کچھ نہیں اس میں کچھ لازم نہیں آئے تو یہ ناخن قطرنے کے حوالے سے نمبر چھ بوسو کنار شہوت سے چھونا یا جمع وغیرہ کرنا چل اگر شہوت کے ساتھ چھوا چاہے اپنی زوجہ زوجائی ہے شہد کے ساتھ چھو یا شہبت بوسو کنار کیا شہ کے ساتھ بوسو کنار کیا شہ کے ساتھ چھو تو اس صورت میں دم لازم آ جائے گا اگرچہ انزال ناؤ جو لوگ گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں انہیں تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی آ جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر شہ کے ساتھ چھو شہ وت کے ساتھ بوسو کنار کیا اگرچہ انزال ناؤ تو اس صورت میں دم لازم آ جائے اچھا یہ افعال عورت کے ساتھ تو تب بھی یہی ہے اور اگر امرت کو بھی شہبت کے ساتھ چھوا تو بھی یہی حکم ہے کہ شہبت کے ساتھ اگر چھو بوسو کنار کیے تو دم لازم آ جائے جمع کرنا اب یہ جمع ایک جمع ایسی چیز ہے کہ اس میں بعض اوقات حج فاسد ہو جاتا ہے حج ہی فاسد ہو جاتا ہے وقوف آرفا سے پہلے جمع کیا تو حج فاسد ہو گیا پہلے تمام افعال کرتے کرتا آ رہا وقوف آرفا سے پہلے اگر اس نے اپنی زوجہ سے جمع کیا تو حج فاسد ہو گیا اسے حج کی طرح پورا تو کرنا ہے دم بھی دینا ہے اور آئندہ سال اس کی قضا بھی کرنی اگر وہ عرفہ عرفہ سے پہلے جمع کر لیا تو اب اس صورت میں حج ہی فاسد ہو جائے گا اس صورت میں وہ حج تو پورا کرے گا افعال کرتا رہے گا اور دم بھی دے گا اور آئندہ سال اس حج کی قضا بھی کرے گا عورت بھی اگر ایرام کی حالت میں تھی تو اس پر بھی یہی لازم آئے گا اچھا وقوف عرفہ کے بعد جمع کیا تو اس صورت میں حج تو ہو جائے گا حج نہیں جائے گا مگر حلق اور طواف سے پہلے کیا تو بدنا دے بدنا لازم آئے گا گائے وغیرہ بڑا جانور لازم آئے گا اور حلق کے بعد کیا تو دم لازم آئے گا اور بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی بدنا دے وقوف عرفہ ارفا سے پہلے اگر جمع کیا تو حج فاسد ہو گئے وقوف ارفا کے بعد کیا تو طواف اور حلق سے پہلے کیا تو اس صورت میں بدنا لازم آئے گا اور اگر ان کے بعد کیا تو اب بدنا لازم نہیں آئے گا حلق کے بعد کیا طواف سے پہلے طواف زیارت سے پہلے اور حلق کے بعد کیا تو اب بدنا لازم اب دم لازم آئے گا اور بہتر یہ ہے کہ اب بھی بدنا نہیں اور اگر طواف کے بھی بعد کیا تو اب کچھ نہیں نمبر سات طباخ میں غلطیاں طباخ میں بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی جس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے صورتوں میں بدنا لازم آ جاتا ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ طباف تہارف کے ساتھ ہونا ضروری با بھی ہو اور حالت جنابت میں بھی نہ ہو یہ ضروری ہے طواف جو فرض طواف ہے جسے طباف زیارت کہتے ہیں جو آج کا رکن ہے طواف زیارت اگر اس کے کل یا اکثر اسے اکثر پھیرے اکثر سے سمراچار پھیرے جنابت یا ایز و نفاس میں کیے تو بدن لاسم آ جائے اس کے کل پھیرے یا اکثر یعنی چار پھیرے اگر حالت جنابت میں کیے یا خاتون نے حیض و نفاس کی حالت میں کیے تو بدنا لازم آئے اور بے وضو کیا تو دم لازم آئے اب پہلی صورت میں تہارت کے ساتھ اعادہ واجب ہے اعادہ کر لیں اگر مکہ سے چلا گیا واپس آ کر ادا اگرچہ مکہ سے چلا گیا ہو تو واپس آ کر اعادہ کرے اگر سے نکاح سے بھی آگے بڑھ گیا مگر بارہویں تاریخ تک اگر کامل طور پہ ادا کر لیا تو جرمانہ ساکد ہو جائے وہ جو بدنا لازم آئے گا وہ ساکد ہو جائے اور اگر بارہویں کے بعد کیا تو دم لازم ہوگا بدنہ ساکت ہو جائے کل طباف فرض یا اس کے اکثر پھیرے اگر جنابت کی حالت میں یا حض و نفاذ کی حالت میں کیے تو اس صورت میں بدنا لازم آئے گا اب بارہویں سے پہلے پہلے اگر اعادہ کر لیا تو وہ ساکت ہو جائے گا اور اگر بارہویں کے بعد کیا اس کا اعادہ کر لیا تو بدنا ساکت ہو جائے گا اور دم لازم آ جائے گا لہذا اگر طواف فرض بارہویں کے بعد کیا ہے تو دم ساکت نہ ہو کہ بارہویں تو گزر گئی اور اگر طواف فرض بے وزو کیا تھا تو اعادہ مستحب ہے پھر اعادے سے دم ساکت ہو گیا اگرچہ بارہویں کے بعد کیا ہو بے وضو کیا تو دم لازم آ جائے گا لیکن اگر اس کا اعادہ کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا چار پھیرے سے کم بے طہارت کیا یہ جو پہلے صورتحال کی یہ تو چار پھیروں سے زیادہ ہے چار پھیرے سے کم بے طہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ اور جنابت میں کیا تو دم پھر اگر بارہویں تک اعادہ کر لیا تو دم ساکت اور بارہویں کے بعد ادا کیا تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ دینا فرض کے سوا فرض کے علاوہ اگر اور کوئی طباف اس کا کل یا اکثر حصہ جنابت میں کیا تو دم لازم ہو جو فرض طواب تھا اس میں بدلہ لازم ہو رہا تھا اور جو فرض کے علاوہ کوئی طباف اس میں اگر حالت جنابت میں کل یا اکثر کیے تو دم لازم آئے بے وضو کیا تو صدقہ اور تین پھیرے یا اس سے کم جنابت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ پھر اگر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں ادا کر لے کب فارا ساکت ہو جائے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا مکرو ہے اس کی اجازت نہیں مکرو ہے مگر اگر بالفرض اس نے ناپاک کپڑوں میں کر لیا تو کوئی کفارہ وغیرہ نہیں نہ دم ہے نہ صدقہ ہے کچھ بھی لازم نہیں آئے چل یہ سات چیزیں ہوگئی اب آٹھویں صحیح کے اندر غلطیاں ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے احرام باندھا تھا پھر طباف کیا تھا طباف کے بعد پھر سی سہی کے بعد حلق یا تکسیر دی اس کے بعد احرام سے باہر آ گیا تو سی میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اس میں کیا جرم ہو سکتے ہیں اور اس کا کفارہ کیا ہے سہی کے چار پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا حج کی صحیح میں صحیح کے چار پھیرے یہ زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے بلا عذر سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا چار سے کم میں ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ ہے اور اعادہ کر لیا تو دم اور صدقہ ساکت ہو جائیں گے عذر کے سبب ایسا ہوا ہو تو معاف ہے یہی ہر واجب کا حکم ہے کہ عذر صحیح سے ترک کر سکتا ہے تو صحیح کہ چار یا کل پھیرے بالکل چھوڑ دیے یا سواری پہ کیے تو دم لازم آئے گا اور اگر کم چھوڑے چار سے کم چھوڑے تین چھوڑ دیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ صدق بہرحال دونوں صورتوں میں اگر صحیح کر لی اس کا اعادہ کر لیا صحیح دوبارہ کر لی تو وہ ساکد ہو جائے گی. یہ سواری پر کرنا بلا عذر ہے اگر عذر کی صورت میں سواری پر کیا تو پھر یہ دم وغیرہ صدقہ لازم نہیں آئے وقوف ارافا میں غلطی وقوف ارفا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ نوز الحجا کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے مہر جو اصل وقوف ہے ایک لمحے کا وہ تو زبان سے لے کر فجر تک اگر پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا وہ رکن اعظم ادا ہو جائے گا لیکن زبان سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا اس کی کیا حیثیت ہے تو جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم اگر پھر غروب آفتاب سے پہلے واپس آ گیا تو دم ساکد ہو جائے اور غروب آفتاب کے بعد آیا غروب آفتاب سے پہلے چلا گیا غروب آفتاب کے بعد آیا تو پھر دم ساکیت نہیں ہوگا دم دینا پڑے عرفات سے چلے جانا خاد اختیار سے ہو یا بغیر اختیار کے مثلا اونٹ پر سوار تھا یا کسی اور سواری پر وہ سے لے بھاگا دونوں صورتوں میں دم تو غروب آفتاب سے پہلے نہیں جانا زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہیں رہنا غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر مصطلفہ کی طرف روانہ ہونا اس سے پہلے اگر گیا تو کیا لازم آئے گا دم لازم آ جائے لیکن اگر پھر غروبِ آفتاب سے پہلے دوبارہ داخل ہو گیا دوبارہ رفال میں چلا گیا تو دم ساکت ہو جائے لیکن غروبِ آفتاب سے پہلے دوبارہ نہیں گیا تو دم ساکیت نہیں ہو دم دینا پڑے وقوف مزلفہ مظلفا میں رات گزارنا تو سنت ہے لیکن اس کا وقوف طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس وقت کے اندر وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا وقوف کرنا یہ باجب تو لہذا دس کی صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر وقوف نہ کیا تو اب دم لازم آئے گا دم دینا پڑے گا اس وقت میں کچھ نہ کچھ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے تلوگے فجر کے بعد طلوع فجر کے بعد اور تلویا آفتاب سے پہلے کچھ دیر وہاں پر ہونا ضروری ہے اگرچہ ایک لمحے کے لیے تو یہ بازے بادہ ہو جائے رمی جمرات بھی خاج کا حصہ ہے جمارا آج بھی حج کا حصہ ہے تو دسویں کو بڑے شیطان کو کنکڑیاں مارنی گیارہ بارہ کو پھر تینوں کو مارنی ہے تو رمی کے اندر اگر رمی چھوڑ دی کسی دن کی یا ایک دن کی پوری رمی چھوڑ دی یا ایک شیطان کو چھوڑ دی تو آپ اس صورت میں کیا لازم آئے گا تو کسی دن کی رمی نہیں گی یا ایک دن کی بالکل نہیں گی یا اکثر ترک کر دی مثلاً دسویں کو تین کنکریاں تک ماری یا گیارہویں وغیرہ کو دس کنکریاں تک کہ دسویں کو ٹوٹل سات مارنی تو اس کا جو اکثر سے کم ہے وہ تین ہے اکثر چار ہو جائیں گے تو کسی دن کی رمی بالکل نہیں گی یا اکثر تر کر دی مثلاً دسویں کو تین ماریں یا گیارہویں وغیرہ کو دس کنکریوں تک یا کسی دن کی بالکل یا اکثر رمی دوسرے دن کی تو ان سب صورتوں میں دم لازے تو کسی دن کی کل رمی یا اکثر رمی چھوڑی تو دم کسی دن کی کل یا اکثر تھوڑی تو دان اگر کسی دن کی نصف سے کم تھوڑی مثلا دسم کو چار کنکریاں ماری تین چھوڑ دیں یا اور دنوں کی گیارہ ماری دس چھوڑ دیں یا دوسرے دن کی تو ہر کنکری پر ایک صدقہ ہے دے اور صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر دے اگر صدوں کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کنکڑی اتنی چھوڑی ہے کہ وہ اتنے زیادہ صدقے ہو گئے ہیں کہ دم سے قیمت ان کی زیادہ باندھ رہی ہے تو کچھ کم کر دے عموماً ایسا ہوتا نہیں کہ صدقے اتنے صدقے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ دم سے بھی زیادہ ہو جائے آج کل نہیں ہوتا بہرحال دو باتیں کہ اگر پوری لمی چھوڑ دی کسی دن کی یا اکثر چھوڑ دی تو دم ہے اگر نصف سے یا نصف سے, سے کم تھوڑی یعنی اکثر نہیں ہے تو اس صورت میں صدقہ ہے اور ہر کنکری کے بدلے میں صدقہ ہے قربانی اور حلق میں غلطی ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے قربانی کرنی ہے پہلے رمی کرنی رمی کرنے کے دسویں کو رمی کرنے کے بعد پھر قربانی ہے اور پھر حلق ہے ان کی ترتیب آپس میں بازے ہو اگر ترتیب آپس میں نہ رہی تو بھی دم لازم آ جائے گا پہلے رمی پھر قربانی اور پھر حلق پھر احرام سے نکل جائیں گے اب تباہ پھر زیارت جو ہے وہ دس گیارہ بارہ کسی دن بھی کر دیں پھر دسویں کو بھی رمی اور پھر, پھر گیارہ کو رمی اور پھر بارہ کو بھی کرنی اچھا اگر رمی سے پہلے قربانی ہو گئی یا یوں ہوا کہ قربانی جو ہے ابھی نہیں ہوئی اور حل کروا دیا تو ان صورتوں میں دم لازم آ جائے گا کہ ترتیب آپس میں ضروری ہے شرم پہ حلق کروانا ضروری ہے حرم میں اگر حلق نہ کیا ادو حرم سے باہر کیا یا بارویں کے بعد کیا یا رمی سے پہلے کیا یا قارن و متم نے قربانی سے پہلے کیا ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کی تو ان سب صورتوں میں دم لازم حرم میں ضروری ہے اگر حرم میں نہ کی قربانی تو بھی دم لازم ہے بارہویں سے پہلے پہلے ضروری ہے قربانی اگر بارہویں کے بعد کی تو بھی دم لازم ہے رمی کے بعد قربانی اگر رمی سے پہلے قربانی کی تو بھی دم لازم ہے اور یہ قارن متمتے کے لیے جو قربانی جن کے لیے واجب ہے منفی ویسی قربانی واجب نہیں تو قارن متمتے نے قربانی سے پہلے کیا تو اس پر بھی دم ہے یا ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی تو بھی دم لازم آ جائے گی تو عمرے کا جو حل کروایا تھا وہ بھی ادتے حرم میں ہونا ضروری اس کا حلق بھی اگر حرم سے باہر ہوا تو دم ہے مگر عمرے میں کوئی وقت کی قید نہیں یا آج میں تو یہ ہے کہ بارہویں سے پہلے پہلے کرائے لیکن عمرے میں ایسا نہیں حج کرنے والے نے بارہویں کے بعد حرم سے باہر شرم اڑایا تو دو دم لازم ہیں ایک حرم سے باہر حل کرنے کا دوسرا بارہویں کے بعد اگر بال وہاں پر حل نہیں کیا بارہویں بھی گزر گئی اب حدود حرم سے باہر اب حدود حرم سے باہر اگر حل کرواتا ہے تو ایک تو بارہویں کے بعد کیا ہے دوسرا حدود حرم سے باہر تو دو دم لازم آئے نمبر تیرہ شکار کرنا اس میں کفارے کی کیا صورتیں بنیں گی اور کفارہ کیا لازم آئے گا خشکی کا وحشی جانور پانی گنے خشکی کا اس کا شکار کرنا یا شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اشارے کے علاوہ کسی اور طرح سے بتانا یہ سب کام حرام اور سب میں کفارہ لازم اگرچہ اس کے کھانے میں مستر ہو یعنی مجبور ہو بھوک سے مر رہا ہو اور کفارہ کون سا لازم آئے گا شکار کرنے میں اشارہ کرنے میں یا بتانے میں تو جو وہ جانور کی قیمت ہے وہ قیمت لازم آئے گی قیمت کا پتہ کیسے چلے گا تو کسی بھی عادل شخص سے پوچھیں گے وہ جو قیمت لگائے گا تو اس کے دو عادل حساب لگائیں گے جو وہ حساب لگائیں گے اس کے مطابق ایک صدقہ کرنی ہوگی پانی کے جانوروں کو شکار کرنا جائز ہے رم کے جانور کو ایزا پہنچانے عموماً وہاں پر کبوتر نظر آتے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اب لوگ معاذ اللہ ان کو ایسے ڈراتے ہیں اڑاتے ہیں ان کو ڈرانا اس طرح اڑانا وہاں کا کوئی جانور اس طرح بیٹھا ہو وحشی جانور یا کوئی کوئی جانور بیٹھا ہو سائے کی جگہ پر بیٹھا ہو فکار لکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر خود سائے کی جگہ پر بیٹھ جانا یہ حرام اٹھانے کی اجازت نہیں پا کے جانوروں کو ڈرانے کی اجازت نہیں تو حرم کے جانور کو شکار کرنا یا اسے کسی طرح اضاف پہنچانا یہ سب حرام محرم اور غیر محرم دونوں اس حکم میں یکساں چاہے حیرام کی حالت میں ہو چاہے حیرام کی حالت میں نہ ہو غیر محرم نے حرم کے جنگل کا شکار جانور ذبح کیا اس کی قیمت واجب اور اس قیمت کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا ہاں محرم ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے باہر غیر مہرم بھی اگر وہاں پر حرم کے جانور کا شکار کرے گا اس کو زبا کرے گا تو اس کی قیمت واجب بہت محرم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہے دو نہیں اور اگر وہ جانور کسی کا مملوک تھا تو مالک کو اس کی قیمت بھی دے پھر اگر سکھایا ہوا تھا مثلا ٹوتی تو مالک کو وہ قیمت دے جو سیکھے ہوئے کی ہے اور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیمت حرم کے درخت وغیرہ کاٹنا اس کی بھی اجازت نہیں اب حرم کے درخت چار قسم کے وہاں پر جو موجود پودے ہیں وہ چار قسم پر اگر کسی نے اسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں کسی نے بویا بھی ہے اور درخت بھی ایسا ہے کہ اسے بویا جاتا ہے لوگ بوتے ہیں نمبر دو بویا ہے مگر اس قسم کا نہیں جسے لوگ بویا کرتے ہیں نمبر تین کسی نے بویا نہیں ہے مگر اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں اور نمبر چار بویا بھی نہیں ہے اور اس قسم کے بھی نہیں ہے جسے لوگ بوتے خود بخود اگتا ہے کسی نے بویا بھی نہیں تو اس چوتھی صورت میں کاٹنے پر گناہ ہے جبکہ پہلی جو تین سورتیں اس کے کاٹنے پر کچھ نہیں یعنی ایک ہی سورج کہ وہ جانور ایسا ہے وہ درخت ایسا ہے کہ بویا نہیں ہے اور نہ اس قسم سے ہے جس کو بویا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو کاٹنا منع جبکہ پہلے کی جو تین صورتیں ہیں کاٹنے میں کچھ عرج نہیں ہے اس پر جرمانہ بھی نہیں ہے ہاں اگر کسی کی ملک میں ہو تو تاوان دینا ہوگا اور چوتھی قسم میں جرمانہ بھی دینا پڑے گا کسی کی ملک ہے تو تاوان بھی دینا پڑے گا جرمانہ اسی وقت ہے کہ تر ہو اور ٹوٹا یا اکھڑا ہوا نہ ہو جرمانہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا غلہ لے کر مساکین پر صدقہ کر ہر مسکین کو ایک صدقہ دے اور اگر قیمت کا غلہ پورے صدقے سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کو دے اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہونا ضروری نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت ہی تصدق کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کر حرم میں دبا کر دے تو وہاں کا درخت جو عام طور پہ بویا نہیں جاتا اور کسی نے بویا بھی نہیں ہے اس کو کاٹنا ناجائز ہے گناہ ہے اور کاٹنے پر کفارہ لازم ہے کفارہ کتنا ہے اس کی قیمت صدقہ کر دے یا اتنا کا غلہ خرید کر صدقہ کر دے جوں مارنا تو حرم کے اندر احرام کی حالت میں جوں مارنا ناجائز گنا ہے اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی تو اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا اور دو یا تینوں تو ایک مٹھی اناج اور اس سے زیادہ میں صدقہ ہے تین تک ہر جن کے بدلے میں ایک مٹھی اناج اور اگر زیادہ ہیں تین سے تو پھر صدقہ فطر کی مقدار صدقہ دینا جو یہ مرنے کو سار یا کپڑا دھویا یا دھوم میں ڈالا جب بھی یہی کفارے ہیں جو مارنے میں دوسرے نے اس کے کہنے یا اشارہ کرنے سے اس کی جوں ماری جب بھی اس پر کفارہ ہے اگرچہ دوسرا احرام میں نہ ہو زمین وغیرہ پر گری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑے کی مارنے میں اس پر کچھ نہیں اگرچہ وہ دوسرا بھی احرام میں ہو کپڑا بھیگ گیا سکھانے کے लिए دھوپ میں رکھا اس سے جوئیں مر گئیں مگر یہ مقصود نہ تھا تو کچھ حرج نہیں مارنے میں حرج ہے اور مارنے کے لیے دھونے یا دھوپ میں سکھانے میں حرج لیکن اگر کپڑا گیلا تھا ویسے سکھانے کے لیے رکھ... وہ دھوپ میں رکھا تو اس سے جوئیں مر گئیں تو اس پہ کچھ نہیں بغیر احرام میں کاپ سے گزر میکاط سے پہلے احرام باندھنا ہے وہ میں نے ابتدا کے کی اندر کیا تھا کہ گھر سے وہ دو چادرے باندھ جائیں لیکن احرام کی نیت نہ کریں جب جواز پر سوار ہو جائیں زہار سیدھا ہو جائے یا کچھ دیر بعد یا جب میکاط کا اعلان ہو اس سے پہلے پہلے یا اس وقت احرام کی نیت کر لیں نیت بھی کریں اور تلبیہ بھی کہہ لیں اگر بال ایسا ہو کہ نیت کسی نے نہیں, نہیں کی وہ سو گیا اور جہاد میکاس سے گزر گیا بعد میں پتہ چلا کہ میں تو آگے گزر گیا آپ اس صورت میں دم لازم آئے اس صورت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ واپس دوبارہ نیکاس پہ جائے وہاں سے احرام کی نیت کر کے یہ کرے گا تو دم ساکت ہو جائے گا بغیر جو جہاز پر جاتے ہیں ان کے لیے واپس آنا انتہائی دشوار ہے لیکن اگر واپس آئے گا تو اس صورت میں دم لازم آئے اور اگر واپس نہیں آتا تو پھر وہ دم دینا پڑے گا دم ساکت نہیں ہوگا واپس آ جاتا ہے تو دم ساکت ہو جائے گا اچھا اسی طرح مدینہ المنورہ اگر پہلے گئے یا بعد میں بھی گیا تو وہاں بھی احرام کے ساتھ ہی اندر آنا کوئی بھی شخص میکات سے باہر گیا اور جب میکات سے گزرے گا مکہ آنے کے तो تو उस اس احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے یہ دو چادر احرام نہیں ہیں یعنی صرف یہی احرام نہیں احرام کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا ضروری ہے نیت کے ساتھ تلبیہ کہے گا تو مورم ہو جائے گا تو خالی چادریں اگر باندھی ہوئی ہیں اور نیت نہیں کی نیت کر کے تلبیہ نہیں کہا یا تلبیہ کے کیم مقام کوئی چیز نہیں گئی تو اب مورم نہ ہوا اور مکاس اس طرح گزرا ہے تو دم لازم آ جائے تو وہاں سے بھی اگر گزرے گا تو احرام کی حالت میں ادھر سے بھی جائے گا مکاس یا ملکات کے موادات سے گزرے گا تو اس سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے اگر بغیر نیت کے گزرے گا تو دم لازم آ جائے پہلے اسلامی بھائی یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی ہیں افعال آج ترتیب کے ساتھ پہلے عرض کر دیے تھے تاکہ ان کے اندر جو ہونے والے جرم ہیں جو جنایات ہیں وہ سمجھنے میں آسانی رہے پھر اختصار کے ساتھ جنایات میں نے عرض کی جو حج کرنے والا ہے اس پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے حدیث پاک طلب العلم فریدت مسلم و مسلم علم کا طلب کرنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے ضروری ہے کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے تو اپنے حال کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے جیسے اس کی حالت نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا زکوات فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا تاکہ صحیح طریقے سے زکوات ادا کر سکے صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکے تو اب حج فرض ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے تو یہ مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ اگر مسائل نہیں سیکھے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا پھر کفارے لازم آئیں گے بیس یوں جگہ ایسے معاملات ہو جائیں کئی اسلامی بھائی معلومات نہیں لیتے علم حاصل نہیں کرتے اس کا اس وقت مطالعہ نہیں کرتے آج کے مسائل عام طور پہ پیش آتے نہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آسانی سے بیٹھتے نہیں تو اس لیے بار بار بار بار ابھی سنیں گے رات آپ مدنی مذاکروں میں سن رہے ہیں اس کے علاوہ مبلغین بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ علماء سے پوچھیں گے خود مطالعہ کریں گے رفیق العالمین پڑھیں گے باہر شریعت کا یہ چھٹا حصہ پڑھیں گے تو یہ بار بار پڑھیں گے بار بار پوچھیں گے بار بار بیان سنیں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو اب اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کم علمی کی وجہ سے یہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کئی اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں بیس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے بیسوں میں گناوں میں مبتلا ہو جاتے بعض کا پوچھنے آتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا اب پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا تو ایک دم دو دم تین دم چار دم اتنے دم دینے ادم جب زیادہ پتہ چلتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی اتنے دم اتنے دم کیسے دیں تو لہذا پہلے علم حاصل کریں پہلے پوچھ پوچھ کر چلیں سمجھ کر چلیں سیکھیں جو بات نہیں سمجھ آتی بار بار پوچھے اب یہ اس طریقے سے مسائل زیادہ دیر سننے سے بعض وقت بوریت بھی ہو جاتی ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ پہلی دفعہ بعض مسائل سن رہے ہیں بعض مسائل طوالت کی وجہ سے اپنے جزیات کی زیادتی کی وجہ سے تو ذہن میں فوراً فوراً بیٹھتے نہیں ہے توجہ برقرار نہیں رہتی تو اس وجہ سے بوریت ہو جاتی ہے لیکن یہ کرنا ہے کہ بار بار یہ مسائل سننے ہیں بار بار سیکھنے ہیں تو ایک مسئلے کو ممکن ہے کہ آپ اب ابھی جائیں تو وہاں پر بھی سیکھنے سکھانے کے کئی سلسلے ہوتے ہیں تو بار بار سنیں تو بعض مسئلے کو کئی دفعہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ کہ یار یہ پھر یہی بات بیان ہو رہی ہے پھر یہی بات بیان ہو رہی ہے پھر بات بیان ہو رہی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اتنی دفعہ بیان کرنے کے باوجود کئی ایسے ہوں گے اتنی بار سننے کے باوجود کئی ایسے ہوں گے کہ وہاں پر پھر غلطی کر جائے پھر مسئلے میں پڑ جائیں تو پوری حاضر دماغی کے ساتھ رہنا ہے اور مسائل کو حفظ کرنا ہے بار بار پڑھنا ہے خالی ایک دفعہ پڑھنے سے سرسری پڑھنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا ایک مرتبہ سرسری دیکھنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا ایک مرتبہ سن لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا تو اب حج کا طریقہ آپ نے شاید کل بھی سنا ہے کل بیان کے اندر بھی حج کا طریقہ مختصرا بیان ہوا تھا کہ یہ چیزیں میں یہ, یہ ہوتا ہے یہ معاملات ہوتے ہیں احرام میں ان چیزوں سے بچنا ہے امیر علیہ سنت آمد پر خاتم علی ابھی رات کو بیان فرما رہے تھے اس میں کئی چیزیں ابھی جو بیان ہوئی رات بھی بیان ہوئی تھی کل بھی بیان ہوئی ہیں اور آج جو آنے والی رات ہے اس میں بھی کئی چیزیں بیان ہوں گی تو اب یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تکرار کا مقصد یہ ہے کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ چیزیں حفظ ہو جائیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں تو جو تمام نشستوں میں شرکت کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کا ہی بھلا ہے تو یہ اب علم حاصل کرنا تو فرض ہے اچھا جو حج نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی علم حاصل کر لیں کہ ایک دفعہ بھی سن لیں گے تو کچھ ذہن میں بیٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی جب حج کی سعادت حاصل ہوئی جب مدینت المنورہ میں حاضری ہوئی تو اس وقت دوبارہ جب یہ مسائل سنیں گے دوبارہ مسائل سیکھیں گے تو وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے اس وقت سیکھنے میں آسانی رہے گی تو ابھی یہ بار بار لکھنے کا بھی کہا جا رہا تھا کہا جاتا رہتا ہے آپ کو تو اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو لکھیں گے ایک ترتیب سے لکھیں گے جس ترتیب سے سنا ہے اختصار کے ساتھ لکھیں گے تو وہ چیز آپ کے قلم سے بھی گزر رہی ہے آنکھوں کے سامنے سے بھی گزر رہی ہے اور وہ سن بھی رہے ہیں تو یعنی آپ تین طریقوں سے آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ بعد میں اس کو دوہرا بھی لیں گے تو سنا بھی ہے لکھا بھی ہے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ نظر سے بھی گزر رہی ہے تو اس طرح انشاءاللہ شاء وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی چیز یاد ہو جائے گی اور گناہوں سے بچیں گے اب گناہ بعض لوگ اس طرح بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اچھا گناہ ہے کفارہ تو نہیں ہے گناہ ہے حالانکہ گناہ اللہ کی نافروانی وہ بھی احرام کی حالت میں وہ بھی بعض اوقات حرم شریف کے اندر مطاف میں طواف کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں ان جگہوں پہ گناہ کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا کتنا سخت ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی منع کردہ ایک چیز سے بچ جائے ایک ذرا بچ جائے ذرا چیز سے اللہ کی منع کردہ چیز سے بچ جائے تو یہ سقالین کی عبادت سے بہتر ہے جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کچھ چیزیں تو آپ کے لیے ضروری ہوں گی کچھ چیزیں آپ کے لیے نفلی طور پہ ہوں گی اب مثال کے طور پہ عمرہ کرنا ہے متمدے نے اس کے بعد حج کرنا ہے تو اب اس کے درمیان وہاں پر طواف کرنا اس کے درمیان وہاں پر عمرے کرنا اب عمرے کرنے کی بھی اجازت ہے طواف کرنے کی بھی اجازت ہے بلکہ اس وقت اس مقام پر طواف سب سے افضل عبادت نوافل پڑھنے سے افضل ہے تو طباف بھی کرنے تو یہ چیزیں بعض صورتوں میں نفل ہو جائیں گی مستع ہوں گی لیکن مستعب اور نفل ہونے کے باوجود ان میں بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے اب طواف اگرچہ نفل کیوں نہ ہو بے تارت کیا تو گناہ ہو جائے بے وضو کیا تو گناہ ہو جائے نفلی کیوں نہ ہو بے گسلے حالت نے کیا تو گناہ ہو جائے تو بعض چیزیں نفلی ہی ہیں لیکن گناہوں سے بچنا وہاں بھی ضروری تو بہرحال اس تمام چیزیں جو بیان ہوئی ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے علم حاصل کیے بغیر جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ گناہوں کا امبار لگا کر آئے گناہوں کا ایک ڈھیر لگا کے گٹڑی سر پر لدیو کی کہیں ایسا نہ ہو جائے تو لہذا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس کا علم حاصل کریں اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں زیادہ محنت کریں دن رات ایک کر لیں جو حج پہ جا رہے ہیں دوسرے بھی حاصل کریں تو ان کے لیے بہتر ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے تمام نشستوں میں شرکت کریں تو جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں تو دوہرائی کے لیے بالکل اختصار کے ساتھ اس کی درائی کروا دیتا ہوں تو آپ ذرا توجہ رکھیے گا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے دوسرا کیا کرنا ہے تیسرا مین جو افعال ہے ان کو زیر میں رکھنا ہے یہ پرچی آئی تھی کہ سفا اور مروہ کی صحیح کہاں سے شروع کرنی ہے سفا سے شروع کرنی سفا سے شروع کرنا بازی ویسے اگر مروہ سے شروع کی تو پھر وہ چکر شمار نہیں ہوگا سفا تک آئیں گے تو سفا سے پھر پہلا چکر شمار ہو سفا سے مروا یہ پہلا چکر ہونا چاہیے اگر مروا سے سفا پہلا ہوا تو وہ شمار ہی نہیں ہوگا سفا سے مروا مربا سے سفا سفا سے مروا اس طرح سات چکر لگنے تو ابتدا جو ہے وہ سفا سے مروا کی طرف ہونی چاہیے تو میں نے افعال حج جو عرض کیے ہیں سب سے پہلے جو مین چیز ہے جو آج کی تیاریوں میں ہے جنہوں نے کرنا ہے احرام باندھنا نکاس سے پہلے پہلے انہوں نے احرام باندھنا دو چادریں باندھنی ہیں نیت کرنی اور تلبیہ کہہ لینا اچھا دوسرا کام اب وہاں پر جدہ گئے جدہ سے مکت المکرمہ پہنچ گئے یا مدینہت منورہ گئے مدینہت منورہ سے احرام کی حالت میں مکعاد سے پہلے پہلے ایرام باندھ لیا اور پھر وہاں سے مقد المکرما کی طرف آپ آئے ہیں تو وہاں جا کر جو کام کرنا ہے عمرے کے افعال کرنے ہیں تو دوسرا کام احرام کے بعد کیا ہے طواف کرنا ہے دوسرا کام کیا ہے طواف کرنا ہے اب طواف میں کیا چیزیں ہیں جو عمرے کے افعال میں طواف کے ساتھ چکر لگانے پھر طواف کی تفصیل ہے اس کا سنت طریقہ ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے اشتعلام کرنا ہے اجر اسبد کا وہ کیسے کرنا ہے وہ اس کی تفصیل ہے مین چیز ہے طواف کرنا اب طواف میں طواف کے بعد دو رکعت طواف کی ادا کرنی جو کہ واجب ہیں اس کے بعد تباف ملتظم سے لپٹنا ہے اور آپے دم دم پینے یہ تباہ کے زمان میں تو دوسرا کام تباہ ہوا تیسرا کام صحیح تیسرا کام صحیح کرنے صحیح کے ساتھ چکر لگانے اچھا صحیح کے بعد بھی دو نفل پڑھنا مستعد ہے اس کے بعد اگلا کام کیا ہے حلق یا ہے اگلا کام کیا ہے حلق یا تقصیر ہے یہ چار افعال کر لیں گے تو احرام سے باہر آ جائیں پھر سلی ہوئی چادریں اتار دیں کپڑے پہن لیں اب وہاں پر عبادت و ریاضت میں دن گزاریں روزے رکھیں نوافل پڑھیں نفلی طواف کریں جو بھی عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں جتنی ہو سکے قرآن مجید ہو سکے تو ختم کریں ذو آٹھا کو پھر حج کے فال شروع ہو جائیں گے تو آٹھ زلیجا یا آٹھ زلی سے پہلے احرام باندھ تو آٹھ زلجا کو کیا کرنا ہے ایک تو احرام باندھنا ہے اور احرام باندھ کے کہاں جانا ہے مینار شریف جانا تو یہ اس ترتیب سے پانچواں فیل ہو گیا چوتھا حال کیا تقسیم تھا وہ عمرے والا اس کے بعد احرام اتار دینا ہے یہ حجے تمتوں میں اگر تمتوں نہیں ایران تھا تو اب ایرام کی حالت میں رہنا اور اگر عجیب افراد ہے عمرہ نہیں کرنا تو پھر جاتی ڈائریکٹ ادھر سے حاج کا ہی ایرام باندھ کے جانا ہے اور وہاں حاج ہی کرنا ہے صرف یہ معمولی سا فرق ہے تو پانچواں فیل آٹھ زلحجہ یا اس سے پہلے ایرام باندھ کر مینار شریف کی طرف جانا ہے اچھا مینا میں پانچ نمازیں ادا کرنی پھر نو زلحجہ کو نو سلیجا کو کہاں جانا ہے عرفات کی طرف جانا ہے اور وہاں کا وقوف کرنا ہے دبا سے لے کر غروب آفتاب تک وہی رہنا ہے تو یہ عرفات کا وقوف حج کا رکنے آزم بڑا روکنا یہ <تصفيق> پانچواں چھٹا ہو گیا ساتواں فیل کیا ہے پھر مضطلفہ جانا ہے غروب آفتاب کے بعد مضطلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے پھر مزدلفہ کی طرف چلے جانے اچھا اب مزدلفہ جو ہے وہ فجر وہی پڑھنی ہے مزدلفہ میں مغربی شاہ وہی پڑھنی ہے مزدلفہ میں کٹھی شاہ کے وقت میں پھر فجر پڑھنی ہے پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف دس زلحجا کو جو افعال کرنے ہیں تو دس زلحجا کو مینار شریف کی طرف آ کر سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی اس کے بعد کیا کرنا ہے کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی قربانی کے قربانی متمتے پر اور قانین پر اگر حجی افراد کر رہا ہے تو پھر وہ قربانی نہیں قربانی کے بعد کیا کرنا ہے حل کی یا تقسیم کروانی اچھا یہ کام کریں گے تو پھر ایرام چادر وغیرہ اتارنے رہے ایرام کی اکثر پابندیاں ختم ہو گئی جمعہ وغیرہ یہ پابندیاں رہ گئی ہیں باقی اکثر پابندیاں ختم ہو گئیں پھر تواف زیارت کرنا ہے تواف زیارت کا وقت بھی دس گیارہ بارہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں جو حج کا فرض ہے رکن ہے آج کا اچھا طواف زیارت پھر گیارہ بارہ کو بھی کنکریاں مارنی ہے تو یہ افعال حج ہیں اس میں اب جزیات بہت زیادہ ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنتیں ہیں مستحبات ہیں پھر اب کچھ کفارے کچھ جرائم اور اس کے کفارے عرض کیے تھے مین مین جو چیزیں عرض کی تھیں وہ دوہرا لیتے ہیں نمبر ایک کیا بیان کیا تھا خوشبو خوشبو سے بچنا ہے احرام کی حالت میں خوشبو سے بچنا ہے جسم پہ نہیں لگانی کپڑوں پہ نہیں لگانی یعنی احرام پہ نہیں لگانی بستر پہ نہیں لگانی خوشبو سونگری نہیں ہے خوشبو کھانی نہیں ہے خوشبو سے بچنا ہے ہر سورت میں خوشبو سے بچنا ہے تو زیادہ خوشبو لگا لگ جائے تو پھر دم ہے اور کم خوشبو لگے گی تو سدگاہ کتنی خوشبو لگے گی تو دم ہے زیادہ خوشبو لگے گی تو دم ہے اور کم خوشبو لگے گی تو سدگاہ ہے زیادہ کا میار ارض کیا تھا کہ اگر کے تھوڑے حصے پہ لگتی ہے تو اس صورت کے اندر کسی کو دکھائیں گے اگر دیکھنے والا کہے کہ یہ زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر دم لازم آئے اور دیکھنے والا کہے کہ یہ تھوڑی ہے تو اس صورت میں صدقہ لازم آئے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بڑے عز پہ لگی ہے پورا اس کو خوشبو سے گیلا کر لیا ہے پورا جو ہے خوشبو سے سان لیا ہے تو اس سورت کے اندر دم لازم آئے گا اور کم ہے تو پھر صدقہ ہے یہ خوشبو کی مختصر معاملات تھا دوسرا کیا ارد کیا تھا سلا ہوا لباس پہننا سلے ہوئے کپڑے پہننا تو سلا ہوا لباس نہیں پہننا یہ عموماً سلا ہوا لباس لوگ نہیں پہنتے چاہے وہ آرام سے نیچے باندھے یعنی کمیز یہ نہ ہو کہ آرام کی چادرے باندھ لیں اور نیچے قمیض موجود ہو تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں ایک اسلام بھائی اس طرح کا مسئلہ پوچھنا آئے تھے کہ وہ کمیز پہنے رکھی اور اوپر چادرے باندھ لیں اب یہاں پر بھی پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں تو کمیز کی اوپر چادرے باندھتے دیکھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قمیض اتار لینی شلوار بھی اتار لینی اور چادرے پھر باندھنی دو چادریں اگر شلوار کے اوپر ہی پیمت باندھ لی ہے, یہ بھی منع کہ کفارے کی کفارا لازم آ جائے گا کفارے کی صورتیں بنیں گی تو سلا ہوا کوئی لباس نہیں پہنے تیسرا عرض کیا تھا سار اور چہرہ ڈھانپنا مرد کے لیے سار ڈھانپنا بھی مانا چہرہ ڈھانپنا بھی مانا سارا اور چہرہ ڈھانپا تو کفارے کی صورتیں بنیں گی چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ اگر ڈھانپ لیا تو اس صورت کے اندر اور چار پہر تر ڈھانپے رکھا اس صورت میں دم لازم آئے دو چیزیں ڈانپنا کتنا ہے کتنے ڈھانپا پورا سر یا چوتھائی چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ چہرہ یا پورا سر اور وقت کتنے ڈھانپے رکھا چار پہر تک پورا دن یا پورا رات پوری رات تو اس صورت کے اندر دم لازم ہے اور اگر ایسا نہیں چار پیر تک نہیں ڈھانپا تو بھی صدقہ ہے اگرچہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہے اور چار پیر سے کم ہے تو صدقہ ہے اور اگر چار پہر تک ہے لیکن چوتھائی اسی سے کم ہے تو بھی صدقہ ہے اور اگر دونوں چیزیں نہیں نہ چار پہر ہے نہ چوتھائی ہے دونوں صورتوں کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں نہ چار پہر ہے اور نہ چتائی اسے پہ لگا ہے تو پھر کوئی کفارا نہیں نہ دم ہے نہ صدقہ اب اس میں بھی بڑی احتیاط کی عادت ہوتی مجمع کے اندر کہیں جا رہے ہیں تواف کے دوران چادر عموماً سیدھی کرتے رہتے ہیں چادر تو ڈھلک جاتی ہے اس کی عادت بھی نہیں ہوتی چادر رکھنے کی تو چادر نیچے آ جاتی تو عمومی طور پہ چادر جو ہے وہ اوپر کرتے رہتے ہیں چادر اوپر کرتے رہتے ہیں اب چادر اوپر کرنے میں عموماً چہرے پہ آ جاتی ایک دم اوپر کی تو چہرے پہ آ گئی باپ کا سر پہ آ گئی اپنے سر پہ آ گئی اپنے چہرے پہ آ گئی جو ساتھ والا ہے اس کے سر اور چہرے پہ لا گئی تو اس صورت میں عام طور پہ سب لازم لازے میں آ جاتا کسن ایسا کیا ہے کسدن اگر ایسا کیا ہے تو گناہگار بھی ہوگا اگر کسد نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے لیکن جو کفارہ اس پہ مختص ہے وہ کفارہ تو دینا پڑے وہ کپارا لاتے مارک کیا احرام کی حالت میں پاؤں ڈانپنے سے بھی کفارہ ہے جوتے ایسے پہننے ہیں کہ پاؤں کی جو ابری ہوئی جگہ ہے وہ نہ چھپے پاؤں کی جو ابری ہڈی ہے اوپر درمیان میں وہ نہ چھپے ایسے جوتے پہننے ہیں تو وہ چھپ گئی تو وہی گناہ وغیرہ اور معاملات ہوں گے باقی چادر وغیرہ اگر سونے میں اس سارا پاؤں ڈھانپ گیا تو اس میں کوئی ارج نہیں اگلا جو نمبر چار تھا وہ کیا تھا بال کو دور کرنا یہ بھی جرم ہے بالوں کو دور کرنا تو بال کسی قسم کیوں پورے جسم ان کو دور نہیں کر سکتے کسبن دور کریں گے تو گناہ بھی ہوگا تو اس میں جو کفارے کی صورتیں آتی ہیں وہ میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ اگر ایک دو تین اتنے بال ہوئے تو کیا صورت بنیں گی ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک چھارا کھجور وغیرہ صدقہ کرنا ہے اور اگر تین سے زیادہ ہیں تو صدقہ فطر کی مقدار ہے اور اگر سر کا چوتھائی ہے سر اور اسی طرح داڑھی شریف کا چوتائی یا چوتائی سے زیادہ ایسا مونڈ دیا تو اس صورت میں پھر دم لازم آ جائے اس صورت میں دم ہوگا تو عمومی طور پہ یہ ایک دو بال ہی جڑتے یہ سر مونڈنا یا اس طرح عمومی طور پہ کوئی کرتا نہیں لیکن بان فوکات ایسے ہوتا ہے کہ اب کچھ افال رہتے ہیں. عمری کی صحیح رہتی ہے جا کے حل کروا لیا یا تقسیم کروا دی تو اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں ابھی طواف کیا طواف کے بعد حل یا تقسیم کروا دی صحیح کا ذہن بھی نہیں رہا یا صحیح کی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی صحیح بھی کرنی ہوگی اور وہ دم بھی لازم آئے گا تو وہ ترتیب یعنی عمرے کی جو عمرہ ہم نے پہلے کرنا ہے طواف پھر صحیح اور پھر صحیح کے بعد پھر حل یا تقسیم اب حلق تقسیم میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیے تھوڑے ادھر سے کاٹ لیے تھوڑے ادھر سے کاٹ لیے حالانکہ تھوڑے تقسیم کم از کم یہ ہے کہ چوتھائی جو بال ہیں وہ ایک پورے کی مقدار کاٹنا ہے چوتھائی بال کم از کم ایک پورے کی مقدار کاٹنے یہ تقسیر ہے اور حال کی ہے پورا ساری مڈا دینا ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑے تھوڑے بال ہی احناف کے نزدیک نہیں اس کو ایرام کی پابندیاں ہی ختم نہیں ہوئیں اگر تھوڑے تھوڑے بال کٹوا دیے سلا و لباس آ کے پہنیا اب لباس اگر سلا ہوا کے پہن لیا تو وہی کفارے کی صورت لازم آئیں گی کہ ایرام کی پابندیاں تو ختم نہیں ہوئیں ایرام تو ابھی باقی ہے چادریں اتار دینے سے تو ارام ختم نہیں ہو گیا ہم ہاں وہ حلق یا تقسیر کروائیں گے تو وہ ایرام کی پابندیاں ختم ہوگی اب مور نہیں رہیں اب سلا و لباس پہن لیں نمبر پانچ کیا تھا جی آ, ناخن کترنا اچھا اس میں یہ بال دور کرنے کے حوالے سے ایک سوال آیا کہ حاجی اپنا حلق یا قصر خود کر سکتا ہے اگر احرام سے نکلنے کا وقت آ گیا کب احرام سے نکلنے کا وقت ہے تو تو اپنا بھی کر سکتا ہے اور دوسرے کے نکلنے کا وقت آ تو دوسرے کا بھی کر سکتا ہے اس کے کرنے میں حرج رہا اگر وقت نہیں آیا اپنا یا سامنے والے کا وقت نہیں ہے تو کرنے کی اجازت نہیں یعنی خود اگر مورے میں اور ایران کے نکلنے کا وقت آ اب قصر یا حل کرنا ہے تو پھر اپنا حل یا قصر کر سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر بھی وقت نہیں آیا تو پھر اجازت نہیں اگلا جو بتایا تھا نمبر پانچ ناخن قطرنا ناخن تراشنا اگر ناخن تراشنے میں میں مین جو بات بتائی تھی دم کب لازم آئے گا جب ایک ہاتھ کے پورے ناخن پانچ انگلیوں ہو کم از کم یہ, یہ اگر کاٹ لیے ایک ہاتھ کے پورے ناخن کاٹ لی تو اس صورت میں دم لازم آئے اب چاہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے کی بھی کاٹ دے ناخن اور دونوں پاؤں کی بھی کاٹ لے تو بہرحال وہ ایک ہی دم لازم آئے تو یہ ایک ذہن میں رکھے کہ پورے ہاتھ کے یہ ناخن کاٹ لی پانچ پانچ انگلی ہو پورے ہاتھ اگر پورے ہاتھ کے نہیں کاٹے تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی ہے اگر بل پر یوں ہے کہ چار انگلوں کے کاٹے دوسرے پاؤں ہاتھ کی بھی چار انگلیاں ہو گئی پاؤں کی بھی چار انگلی ہوگی دوسرے پاؤں کی بھی چار انگلے ہو گئی سولہ انگلوں کے کاٹے گئے لیکن پورے ایک ہاتھ یا پورے ایک پاؤں کی پانچ انگلوں کے نہیں کاٹے تو اس سورت کے اندر بھی سدقے لازم آئے چار چار چار چار سولہ ہو گئے سولہ سدقے لازم تو ایک ہاتھ کی پورے پانچ انگلوں کے کاٹ لیے تو اس صورت کے اندر دم لازم آئے اجے کران والا آجی کس طرح نیند کرے گا اگر نیند میں کپڑا منہ پر آ گیا یا خود آندھا ہو گیا کپڑا چاہے اجے کران والا ہو چاہے تمتو والا ہو بعد اس کا سونا تو پڑ جاتا ہے ارام کی حالت میں کیونکہ جو تمتو والا بھی ہے تو آٹھ کو باندھے گا نو دس تو دس کو اتارے گا یا گیارہ کو تو درمیان میں سونا تو پڑے گا تو سونے کی حالت نے دی اگر چہرے پہ چادر آ گئی تو وہ صدقے کے آکام ہوں جو پہلے ارد کیے کہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ اور چار پہر تک ڈانپے رکھا تو دم بھلے سونے میں بھی ہو جائے تو یہی حکم ہے جاگتے ہو تب بھی یہی حکم ہے نزل زکام کا مریض ناک کس طرح صاف کر سکتا ہے تو ناک جو ہے وہ ہاتھ سے ہی کرے گا کپڑے وغیرہ سے صاف نہیں کر سکتا کپڑے وغیرہ سے اگر کرے گا تو وہی کپڑا منہ پہ لگانا کپڑے کسی انداز میں یہ گنا ہے اور وہی اگر या یا से سے زیادہ ہو گیا چار پیر سے کم ہی ہوتا ہے یہ نزلہ صاف کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہوگا وہ ایک دو لمبے کے لیے بلکہ ہوگا تو سورت میں صدقہ ہے اور چوتھائی سے کم ہے تو بھی گناہ ہے تو ٹشو پیپر سے بھی صاف نہیں کر سکتے رفیق الرمین بھی پڑے اس کے اندر بھی ٹو پیپر کے تفصیلی مسائل لکھیں ٹشو پیپر سے بھی چہرہ صاف نہیں کر سکتا ٹیشو پیپر اس طرح چہرے پہ نہیں لگا سکتا اگر سکرم کے چہرے یا سر پر بار بار کپڑا لگتا ہو تو کتنے کفارے ہوں جتنی بار لگا اتنے اتنے کفارے ہیں اتنے سدقے ایک مرتبہ لگ گیا چھتائی یا چھتائی سے زیادہ تو ایک دوسری مرتبہ لگا تو دو تیسری مرتبہ لگا تو تین چوتھی مرتبہ تو چار اس طرح. اس طرح چاہے ایک دن میں ہو چاہے ایک دن سے زیادہ ہو جتنی مرتبہ لگے گا اتنا ہوگا احرام کی حالت میں نہا سکتے ہیں احرام کی حالت میں نہانے میں ارج نہیں ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ بال بھی نہ گرے اور میل بھی نہ چھوٹے میل بھی نہ چھوٹے اور بال بھی نہ گرے اس احتیاط کے ساتھ نہا سکتے ہیں باقی جو صابن ہوتے ہیں خوشبودار صابن تو وہ عموماً ان کے اندر خوشبو ڈال کر پکائی جاتی تو خوشبو جب پک جائے تو پھر اس کے آکام نہیں لگتے تو صابن اگر استعمال کیا تو خوشبو والے معاملات نہیں ہوں ہاں میل نہ چھوٹے اس کا خیال رکھنا تو میل چھڑانا ایرام کے اندر یہ مکرو ہے میل چھوڑانے کے لیے کوئی فیل کرنا یہ مکرو ہے لیکن سابو نگر سے خوشبودار ہے اس پہ خوشبو والے آسام نہیں لگے ناخن کترنے کا میں نے ارد کر دیا نمبر چھ کیا ارد کیا تھا بوسوں کنار ش کے ساتھ چھونا جمع وغیرہ کر اب اس میں بالخصوص جن کے ساتھ ان کے بچوں کی امی ہیں دوجا ساتھ ہیں تو انتہائی احتیاط کی آزاد تو تواف کے دوران بھی بعض اوقات وہ یہ ہے کہ جیسے ایرام کی حالت میں میاں بھی اکٹھے طواف کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تواف کرتے ہیں تو بہرحال انتہائی احتیاط کی آزاد اگر چھونے میں شہوت آ گئی تو دم لازم آئے شہوت کے ساتھ چھوا تو دم لازم آئے تو یہ افعال عورت کے ساتھ ہوں یا امرت کے ساتھ ہو دونوں کا یہی حکم ہے تو ایرام کی حالت میں شہبت کے ساتھ چھوا یا بوسوں کنار کیا تو دم لازم آ جائے اور جمع کے مسائل تو بڑے خطرناک ہیں بھقوفیہ عرفات سے پہلے اگر جمع کر لیا تو حج ہی فاصد ہو جائے گا تو لہذا اس میں تو بہت زیادہ بچنا ہے جس کو اپنے نفس پہ اطمینان نہ ہو تو ایرام باندھنے میں اپنی زوجہ سے دور رہے ایرام باندھنے کے بعد اور حج کے افال میں بالکل ہی دور رہے ساتواں کیا ارج کیا تھا طواف میں غلطیوں یہ ایک سوال ہے کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے ابتدا کے اندر ہی تین اقسام میں نے عرض کی دی حج کران اجے تمتو اجے افراد اجے کران یہ ہے کہ ان اور حجو ان دونوں میں عمرہ بھی کرنا ہے اور حجے افراد میں صرف حج کرنا عمرہ نہیں اچھا اب حجے کران اور حجے تمتوں میں یہ ہے کہ کان میں عمرہ کر کے احرام وغیرہ اتار دیں گے ختم پابندیاں ہو جائیں گی پھر حج کے دنوں میں دوبارہ باندھ جبکہ جب کے اندر عمرہ کرنے کے بعد بھی ایرام باقی رہے یہ بھی اس میں بھی یہ ذہن میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ کارن جو کران کرنے والا ہے اس کے بعد غلطیاں ایسی ہیں کہ اب جرم ایسے ہیں کہ ایسے جرم کیے تو جہاں متمتے اور بفرے پر ایک دم لازم آتا ہے اس پہ دو دم لازم آئے اس پر ایک صدقہ لازم آتا ہے اس پہ دو سڑکے لازم آئے تو ان صورتوں کی تفصیل بھی آپ رفیق العرام سے اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا اگر کوئی کران کرنے والا ہے تو اس کی تفصیل بھی اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیجئے تو اور اجے افراد میں یہ ہے کہ صرف حج کرنا اچھا اب یہ سوال کہ کیا اس میں عمرہ کرنا ضروری ہے یا نہیں تو یہ جو آفاقی ہیں جو میکاس سے باہر سے اندر گئے ہیں تو وہ تینوں حج کر سکتے ہیں اجے افراد بھی کر سکتے ہیں اجے کران بھی کر سکتے ہیں اجے تمتھو بھی کر سکتے ہیں تو عمومی طور پہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب جا رہے ہیں تو اجے تمتھو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں تو عمرہ بھی ہو جائے گا پھر درمیان میں پابندیاں بھی نہیں ہوں گی اور بعد میں آج بھی کر لے ڈبل فائدہ بھی ہو جائے گا اور آسانی بھی کران میں فائدہ تو ڈبل ہے کہ عمرہ بھی کرنا ہے پھر آج بھی کرنا ہے لیکن درمیان میں احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی اب حجے افراد میں یہ ہوتا ہے کہ حج کا احرام باندھنا ہے اور حج کرنے کے بعد ہی وہ احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی حلق یا تقسیر کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی اس سے پہلے نہیں ہوں گی تو عمومی طور پہ دور سے جانے والے آخری دنوں میں جائیں تو شاید کوئی افراد یا کران کرے گا عمومی طور پہ تمتو کرتے اس سوال کا جواب تو یہی ہے کہ عمرہ کرنا ضروری نہیں لیکن اگر کران اور تمتو کا کیا ہے تو پھر عمرہ کرنا ضروری ہے کران یا تمتو کا ایران باندھا اجے افراد کا باندھ تو پھر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. جا کے ڈائریکٹ حج کرے گا بلکہ عمرہ وہاں ہے ہی نہیں پھر عمرہ نہیں کرے گا صرف حج کرے گا طواف میں غلطیاں اگر تقسیم کریں طواف کی تو بنیادی طور پہ فرض طواف اور اس کے علاوہ طواف ان دونوں کے احکام میں یہ غلطیوں کے اعتبار سے فرق ہے کہ فرض طواف کے احکام اور ہیں اس کے ذرا سخت احکام اور فرض طواف کے علاوہ جو ہے اس میں اس سے ذرا کم ہے احکام تو اس میں بنیادی چیز یہ عرض کی تھی کہ طہارت کی حالت میں طواف کرنا طہارت بے غسلہ بھی نہ ہو بے وجو بھی نہ ہو اگر بالفرض کسی نے بے وزو بے حوصلہ طواف کر دیا جنابت کی حالت میں ہے یا عورت ہے تو نفاس کی حالت میں تو اس صورت میں بدنا لازم آئے گا بدنا کسے کہتے بڑا جانور گائے اونٹ وغیرہ کی قربانی کرنی تو بدنا لازم آئے گا اور بے وزو کیا تو دم لازم آئے گا کل طواف یا اکثر اس کے چکر پھر اس کی صورت دھیان کی تھی کہ اگر بعد میں کر لے تو کس صورت میں ساکت ہو جائے گا کس صورت میں بدنا چھوڑ کے آپ دم دینا پڑے گا وہ تفصیل میں نے عرض کی اور فرض کے علاوہ کوئی اور طباع کل یا اکثر اس سے جنابت یا اس طرح کیے تو پھر دم لازم آئے اور بے وجو کیا تو صدقہ لازم آئے آٹھواں کیا عرض کیا تھا صحیح کے اندر غلطی ہے ایک سوال آیا ہے کہ احرام کی نیت سے پہلے احرام میں خوشبو لگی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکومت جو چادریں اوپر کی ہیں تو خوشبو احرام پہ لگانا یہ سنت مبارکہ ہے خوشبو لگانا تو چادروں پر خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا جرم نہ ہو جیسے خوش کستوری وغیرہ خوشبو ہوتا ہے جن کا جرم ہوتا ہے وہ بعد میں بھی باقی رہے وہ نہ ہو تو دوسری اگر خوشبو ہے تو چادروں پہ لگانے میں ارج نہیں پہلے بلکہ سنت تھے مبارکہ تو بعد میں اس کی خوشبو اگر باقی بھی ہے تو اس میں کوئی ارج نہیں کرضہ وغیرہ لے کر عمرہ یہ حج کر سکتے ہیں باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر آج فرض ہو گیا سستی کی حج نہیں کیا اب پیسہ پاس نہ رہا تو اس پہ ہے کہ وہ قرض لے کر حج کرے پہلے اس پر پیسے وغیرہ تھے آج فرض ہو گیا اب آج فرض ہو گیا تو بعد میں پیسے اس نے سستی کی آج نہیں کیا پیسے آگے پیچھے ہو گئے اب کیا کریں تو شریعت میں لکھا ہے کہ قرض لے کر حج کرز لے کر حج لے کر حج اس کے علاوہ قرض لے کر حاج کرنا اگر امید ہے کہ وہ دے سکے گا آرام سے ادا کر سکے گا تو ٹھیک ہے قرض لے کے آج جو عمرہ کرنے میں حرج نہیں ہے گناہ نہیں کر سکتا ہے لیکن بہرحال اگر اسے یہ ہے کہ پتہ نہیں ادا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا تو نہ کرے کہ یہ نہ ہو کہ وہ قرض اس کے سر پہ چڑھا رہے اور اس کے لیے پریشانیوں کا باعث ہو اور اسی حالت میں مر جائے ایک عدیث پاک بخاری و مسلم کی ہے کہ اللہ تعالی شہید کے گنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے اس قرض کے جو ادا کیے بغیر مر گیا ادا نہ کیا ہو تو وہ معاف نہیں ہو ارافات میں جائیں گے تو انشاءاللہ شاء کا میدان وہاں پر پتہ چل جائے گا وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ ابتدا انتہا شروع ہو گیا تو بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں پر خیمے بھی لگے ہوتے ہیں تو ادوت وغیرہ وہاں پر پتہ چل جائے گی صحیح جی صحیح کہ چودہ چکر لگا لیے تو یہ ابس ہے بس صحیح جو ہے وہ صاف چکر ہی جتنی صحیح کرنی ہے اتنی صحیح کرنا لازم ہے طوافی ہے کہ سات چکر پورے کر لیے تو سات چکر پورے کرنے کے بعد اب ختم کر دیں آٹھواں چکر اگر کس دن شروع کر دیا تو اب وہ آٹھواں چکر شروع کرنے سے ایک اور طواف لازم مجھے وہ طواف کرنا پڑے ہاں اگر اسے آٹھویں میں یاد آ گیا شروع کیا کہ میرے تو پورے ہو گئے ہیں تو فوراً ختم کر تو اب وہ لازم نہیں ہو لیکن اگر وہ جاری رکھا تو وہ اب اس پہ لازم ہو جائے گا وہ چکر بھی کرنا تو اس کے علاوہ صحیح میں غلطی ہوں صحیح کے چار پھیرے یا زیادہ پھیرے بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دم لازم آئے یہ پہلے بھی عرض کر دیا کہ نہ کیے یا سواری پر کیے تو دم لازم آئے گا اور چار سے کم اگر ایسا کیا تو پھر ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ لازم ہے یہ جلدی جلدی عرض کر دوں میں کہ نو نمبر بتایا تھا وقوف عرفہ میں غلطی دس نمبر وقوف مزدلفہ میں کیا غلطی ہو سکتی ہے عمومی طور پر رمی کی غلطیاں عرض کی تھیں گیارہ نمبر بارہ قربانی اور حلق میں غلطی اور نمبر تیرہ شکار کرنا اور نمبر چودہ حرم کے جانور کو ایزا دینا حرم کے جانور کو ایزا دینا ناجائز ہے اس کو ڈرانا یہ ناجائز ہے گناہ کا کام ہے حرم کے درخت وغیرہ کاٹنا تو اس میں بھی کفارے وغیرہ کی صورت میں نے عرض کی تھی جو مارنا اس میں بھی کفارے کی صورتیں عرض کی تھی کہ اس کی اجازت نہیں اور نمبر سترہ بغیر احرام میکات سے گزر جانا اس کی بھی تفصیل عرض کی تھی کہ بغیر احرام کے اگر میکات سے گزر گئے تو دم لازم آ جائے اب اگر دوبارہ میکات پہ آ کے دوبارہ سے احرام بانو وہاں سے نیت کی تو وہ دم ساکیت ہو جائے گا لیکن اگر دوبارہ نہ آئے تو دم ساکیت نہیں ہو وہ دم دینا پڑے وہاں جو عمرے کرنے ہوتے تو وہاں عمرہ کرنے کے لیے ادھود حرم سے باہر آ کر عمرہ کرتے ہیں عمرے کا ہے رام ہیں مراد نیت اور تلبیہ اور چادر چادر تو بھلے پہلی بات ہے جو نیت کرنی ہے تلبیہ پڑھنا ہے وہ ادوتے حرم سے باہر آ کے کر کرنا وہاں مسجد عائشہ ہے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں جسے اور جارانا کے مقام پر بڑا عمرہ اسے کہتے ہیں وہاں سے ایران باندھتے تو یہ ادوت ارم سے باہر ہے جگہ تو ادوت ارم میں وہاں سے ایران نہیں باندھ عمرے اگر بال یہ ہوا کہ رہش گاہ سے آپ ارام باندھ کے چلے گئے چلو جا کے عمرہ کارا ہے وہاں جا کے طباف کیا طباف کرنے کے بعد صحیح کی ہلپ کیا ٹھیک ہے وہ درمیان میں جو افعال ہے نفرت وغیرہ پڑھنے کر لیا اب اگر پوچھا جائے گا کہ کہاں سے ایرام باندھا ہے آپ بتائیں کہ یہ تو میں رہش گاس ہی باندھ کے چلا گیا تھا جو کہ حدود حرم کے اندر تھی تو اس صورت میں دم لازم آ جائے تو امرا کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر نکل کے عمرہ کرنا پہرے اسلامی بھائیوں اس نشست میں اختصاراً حج میں ہونے والی غلطیاں اور ان کے کفاروں کو بیان کیا گیا باقی کفاروں میں تفصیل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تفصیل ہے اس کے جزیات ہیں تو مین مین باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو کم از کم اتنا تو ذہن بنے گا کہ میں نے خوشبو سے بچنا ہے بال کاٹنے سے بچنا ہے میں نے ناخن تراشنے سے بچنا ہے ناخن کترنے سے بچنا ہے فلاں چیز سے بچنا ہے فلاں چیز سے بچنا ہے یہ چیز ذہن میں اب کتنا ہوگا تو کیا لازم آئے گا یہ بھی اگر موٹی موٹی باتیں ذہن میں ہیں تو چلو یہ بھی اچھی بات اگر نہ بھی ہوں تو چلو اتنا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ آ تو یہ مسئلہ میں نے جا کے پوچھنا اگر یہ باتیں بھی ذہن میں ہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگی کہ یہ پوچھنا بھی ہے یا پوچھنا بھی نہیں یہ تھا کرنا بھی تھا یا نہیں کرنا تھا تو وہ کچھ سمجھ نہیں آئے لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں ہوں گی مین مین باتیں ذہن میں ہوں گی تو یہ بنے گا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ذہن بنے گا کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے تو اس کا پوچھنا ہے کہ کچھ میرے پاس کفارت لازم نہیں آ رہا تو یہ تین چار باتیں ایک تو میں نے ضمن درمیان میں عرض کر دیا ہے کہ صدقہ کیا ہے دم کیا ہے بدنا کیا ہے صدقے سے مراد صدقہ ہے. فطر کی مقدار وہ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اپنے شہر میں بھی ادا کر سکتے ہیں دم سے مراد بکرا یا بکری ذبح کرنا یہ حدود حرم ہی میں کرنا ہے اور بدنا سے مراد بڑا جانور گائے اونٹ وغیرہ وہ بھی ادود حرمی میں کرنا دی. دوسری بات قصدن ہو یا بلا قصد چاہے قصدن کریں چاہے بلا قصد کریں تو کفارے کی صورتیں بنتی ہیں یہ ہے کہ بعض اوقات اشتراری حالت میں مجبوری کی حالت میں ہو تو کچھ رعایتیں کچھ رعایتیں موجود ہیں لیکن بہرحال عمومی طور پہ کفارے کی صورتیں بنتی ہیں کفارے لازیں باتیں تو کئی لوگ عمومی یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا کون سا قصور ہے ہمارا کیا قصور ہے اس میں ہماری کیا غلطی ہے تو غلطی ہے یا نہیں اگر یہ معاملات سردر ہو گئے ہیں یہ معاملات ہو گئے ہیں تو پھر کفارے کی صورت بنتی ہے تو کفارہ دینا پڑے دم بنتا ہے تو دم دینا پڑے اگر صدقہ بنتا ہے تو صدقہ دینا پڑے تو پیارے اسلامی بھائیوں آخر میں مدنی مشورہ حج کے مسائل سیکھنا ضروری جو حج پہ جا رہے ہیں دوسرے مسائل کی طرف بھی ہمیں بعض مسائل ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے جو ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے ہم پر سیکھنا لازم ہے تو یہ مسائل ہم کہاں سیکھیں کس جگہ جا کے سیکھیں چلو حج تو کر کے آ اب حج میں بھی نماز تو پڑھنی ہے نماز کے مسائل وہاں بھی آنے اب نماز کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے نماز کے بھی اس طریقے سے مسائل سیکھنا کہ فرض ادا ہو سکے نماز میں گناہ سے بچ سکے فساد سے بچا سکے، اسے نماز کو مقروع تحریمی ہونے سے بچا سکے۔ یہ سیکھنا علم حاصل کرنا ضروری ہے یہ علم حاصل کرنا لازم ہے اس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں دیگر اور مسائل ہیں تو یہ مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے آپ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ رہے دعوت اسلامی کی اجتماعات میں دعوت اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کرے ان شاء آہستہ آہستہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے آپ فرض علوم سیکھتے جائیں گے سیکھنے کا زین بنتا رہے گا ان پہ عمل کا زین بنتا رہے گا امیر علیہ سنت دامد برکاتم عالیہ کی جو کتب ہیں امیر علیہ سنت کے رسائل ہیں عبادات میں آپ دیکھ لیں حج کے بارے میں بھی رفیق اللہ موجود ہے عمرے کے بارے میں بھی موجود ہے اسی طرح نماز کے بارے میں بھی نماز کے احکام موجود ہے اپنا روزوں وغیرہ کے بارے میں بھی جو روزوں کے بارے میں بھی کتاب موجود ہے فیضان رمضان تو ان مسائل کے بارے میں امیر علیہ سنت کی کتب موجود ہے دیگر مدینت العلمیہ کی کتابیں تو ہم ان کتابوں سے بھی علم حاصل کر سکتے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ آ کر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور کافلوں میں سفر کر کے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ علم آج کا بھی ضروری ہے جو آج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری اور آج کے ساتھ ساتھ دیگر علم حاصل کرنے بھی ضروری ہے یہ دیگر بھی جو ضروری علم ہے وہ بھی حاصل کرنے تو یہ تمام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی ملیں گے ذہن بھی ملے گا عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیقت عطا فرمائے اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیقت عطا فرمائے